صورت البقرہ میں دعوی اور مقصد کے طور پر چار مسائل کا بیان ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سو آیتیں اس پہلے حصے میں پہلا مقصدی دعویٰ اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ہو رہا ہے یہ منقسم تھا اب آب پر تین ابواب تھے آیت نمبر 101 سے 176 تک دوسرا حصہ اور اس میں دوسرا مقصدی دعوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے اور اس بات رسالت منکرین رسالت کے شبہات کے جوابات کے ساتھ نو شبہات اور نو اعتراضات منکرین کے رد ہو رہے ہیں پہلا شبہ اور اعتراض ہم آپ کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ کے پاس وہی جبرائیل لے کے آتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے آباد پر عذاب نازل کیا تھا انہوں نے عذاب لے کے آئے تھے اس کے پانچ جوابات دوسرا اعتراض آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں وہ تو جادوگر تھے تو اس کا جواب وما کفر سلیمان والیاتی نہ کفرمون سے تیسرا اعتراض آپ جادو کو کفر کہتے ہیں حالانکہ جادو تو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے لے کے آئے تھے ہاروت و ماروت تو اس کا جواب و معاون ضلع عاللم کئی نہیں با و ماروتا پھر چوتھا اعتراض آپ ہمیں الفاظ شریقیہ سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب لا تقولوا رائنا الفاظ مشتبے جن الفاظ میں بے ادبی اور شرک کا اشتباہ ہو وہ الفاظ نہ بولا کرو یا یوہلدینہ منو لاتقول رعینہ وقول ان ضرا وسمال پانچواں اعتراض نسخہ پر اور چھٹا اعتراض وقال الت خض اللہ اس کے بھی پانچ جوابات ساتواں اعتراض آپ کی رسالت پہ اللہ ہمارے ساتھ خود بات کر لے تو اس کا جواب گزاری کا قال اللہ ددین اللہ عالمون کلحم ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا تین مقاصد کے لیے بیت اللہ بنیات ل توحید فلیمتشری کونفی بیت اللہ توحید کے لیے بنایا گیا ہے مرکز توحید میں تم شرک کیوں کرتے ہو اور دوسرا آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہیں تمہارے آبا کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تم ان کا خلاف کیوں کرتے ہو انکار کیوں کرتے ہو اور تیسرا مقصد توحید اتفاقی مسئلہ ہے بین الانبیاء خصوصاً تمہارے آبا نے تو اس پہ وصیت بھی کی تھی تو تم اس سے انکار کیوں کرتے ہو پھر آٹھواں اعتراض تحویل قبلہ پر تحویل قبلہ کی علت بیان ہو گئی اب یہاں سے آیت نمبر 153 153 سورہ بقرہ سور یہاں سے امور مسلحہ کا بیان ہے تسلی اور تشجیح کے لیے یا یوح الدین امنستعین و بصبری وسلح ان اللہ مصابرین او ایمان والو اللہ سے امداد حاصل کرو مانگو بالصبر صبر کے ساتھ ہم نے پہلے اس کا بیان کیا تھا کہ صبر کے تین ارکان ہیں صبر الطاعات صبر عن الماسی اور صبر المصائب اللہ کے قانون کی پابندی پہ صبر اور مضبوطی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے پر صبر اور مضبوطی اور اس راستے میں جو مسائب اور مشکلات آئیں گی اس پہ مضبوط رہنا اور صبر کرنا قرآن کریم میں صبر کا لفظ ستر بار استعمال ہوا اور دو اقسام صبر کی بیان ہوئی ایک اختیاری اور دوسرا غیر اختیاری اور قرآن میں صبر پر درجات عشرہ کا بھی بیان ہے صبر کرنے سے دس نعمتیں اور دس قسم کی بشارتیں اور دس دراجات کا ذکر ہے پہلا معیت ان اللہ ہم آج اسی آیت میں ذکر ہو رہا ہے 153 سو بقرہ اللہ کی مائیت خاصہ صابرین کے ساتھ ہے نصرت اور امداد دوسری بشارت بشارت اور خوشخبری اللہ ان کو دے رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صابرین ایک سو پچپن نمبر آیت میں سور بقرہ تیسرا درجہ رحمت ہے وہ بھی یہاں سور بقرہ میں آیت نمبر ایک سو ستاون میں ذکر ہو رہا ہے الائی کا علیہم سلواتن میں ربیم و اور اس آیت میں صلوات بھی ذکر ہوئے غفران اور ثنا حسن صبر کی وجہ سے ملتا ہے بخشش اور رحمتوں کا نزول اور بہترین انشاءاللہ صلوات کی تفصیل ہم کرتے ہیں اور پانچواں درجہ اتحدہ ہدایت وہ بھی اسی ایک سو ستاون نمبر آیت میں ہے الاقم المحتدون گویا کہ یہاں صبر کے پانچ درجے ذکر ہوئے پانچ درجے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ بیان ہو رہے ہیں جس میں سے ایک محبت ہے محبت سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چھیالیس ان اللہ حب الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے دوسرا بے حساب پورا اجر ملنا صابرین کو اللہ رب العزت پورا اجر دے گا سورہ زمر کی آیت نمبر دس اور تیسرا جنت اللہ صابرین کو دے گا صبر کی وجہ سے چوتھا تحیہ مبارک بادی اور پانچواں سلام یہ تینوں جنت تہیہ اور سلام سورہ فرقان کی آیت نمبر پچہتر میں ذکر ہو رہے ہیں تو یہ دس درجات ہیں صابرین کے لیے جو قرآن نے بیان کیے پانچ یہاں معیت بشارت رحمت صلوات اور احتاع ہدایت اور چھٹا محبت ہے سوریہ عمران کی 146 نمبر آیت میں ساتواں بے حساب پورے اجر کا ملنا سورہ زمر کی آیت نمبر دس آٹھواں جنت کا ملنا نواں تہیہ کی پیشکشی اور دسواں سلام کی پیشکشی یہ تینوں جنت تہیا اور سلام سورہ فرقان کی 75 نمبر آیت میں ہے تو یا یو الحلدینہ منستعین او ایمان والو تم امداد حاصل کرو امداد طلب کرو اللہ سے بصبری بص صبری تفصیر تبری امتفاصیر میں ابن جریر تبری نے لکھا بے طاطفی جہاد ادوی بصبری بتا فی جہادی ادوی دشمنوں کے ساتھ جہاد میں اللہ کی تابیداری کے ساتھ یا عام مفصرین ذکر کرتے ہیں بصبری بل عَلَى الدِّين اللہ سے امداد طلب کرو دین پہ استقامت کے ساتھ بتا ع آتیفی جہادی کو مسلح اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع صابرین بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے کیا معنی؟ معا سے مراد معیت خاصہ ہے بمانے نصرت امداد بے شک اللہ کی امداد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے معیت خاصہ اور نصرت اللہ کی انداد معا صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے میلی کو بشانی ہی اسی لیے وہ شاعر کہتے ہیں اتصال سالے بے تقیف بے قیاس اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس اللہ کا اتصال اپنے بندوں کے ساتھ بے تکیف فر بے قیاس ہے کیفیت اس کی بیان نہیں کر سکتے بس اتنا جان لو کہ ہست رب الناس رابا جان ناس لوگوں کا رب لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہوا ماں کمینا ماں اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو تم تو الذین دینا استعینوا بالصبر وسلام او ایمان والو اللہ سے امداد طلب کرو بالصبر دین پہ استقامت کے ساتھ بالصبر دشمنوں کے ساتھ جہاد پر دشمنوں کے ساتھ جہاد میں تاط الہی کے ساتھ وسلح اور اللہ کی عبادت اور نماز کے ساتھ اللہ سے امداد طلب کرو ان اللہ مع صابرین یہ وسیلے ذکر ہو گئے استعانت کی جو صبر اور صلات ہے بے شک اللہ ہے صابرین کے ساتھ ولا تقول مئی مختلفی سبی اللہ ہی اموات بلاحیاں ولا کلّا تشرون یہ تسلی ہے اور تشریح اور بہادری بھی ہے صبر کرو اللہ کے دین پہ قائم اور دائم رہو موت آ جائے تو آ جانے دو کیونکہ یہ موت تو اصل زندگی ہے اللہ کے دین پہ موت فنا فل کی تہم بقا کا راز مزمر ہے فنا فل کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اللہ کے دین پر مرنا بہت عظیم زندگی کا باعث ہے ولا تقول میخ تلفی صبی اللہ اموات اور مت کہو تم اس کو جو کہ قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں مت کہو تم ان کو مردے مردے نہ کہو میت اموات بل آحیا بلکہ یہ تو زندہ ہیں ولا قلعہ تشرون لیکن تم نہیں سمجھتے تمہیں شعور نہیں سورہ عال عمران کی ایک سو انہتر نمبر آیت میں بھی ایسے ہی فرمایا ہے ون سکسٹی نائن ولا تحسب اللہ قوت روفی سبھی لاہتا بلند شورون گمان مت کرو ان پر جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں گمان نہ کرو ان پر مردوں کا بلکہ یہ تو زندہ ہیں عند رب ان کے رب کے ہاں یرزقون انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور سر نحل کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا اموات غیر اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں ہیں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا موزی القرآن میں اس آیت کے نیچے سورہ نحل کی آیت نمبر بائیس کے نیچے ام غیر تنگئی رواح مردے ہیں زندہ نہیں ہیں تو اس آیت کے نیچے شاہ صاحب فرماتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں تو کبھی مرا ہوا موت اموات کہا کبھی کہا مت کہو ان کو اموات تو چیمانہ دارد یہی مانا وہاں سورے نہل کی تفسیر میں آیت نمبر بائیس کے نیچے تھانوی صاحب نے بھی کیا اور عثمانی صاحب نے بھی کیا اپنی اپنی تفسیر میں اب ایک جگہ موت کا اسبات ہے اور دوسری جگہ موت سے نفی ہے اموات نہ کہو حال یہ ہے کہ شہدا پہ تو اموات کے احکام جاری ہوتے ہیں تو یہ کس طرح اموات نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ عام مردوں کی طرح مردے نہیں ان کی ارواح تو جنت چلی گئی ہے تو اسی لیے انہیں بہترین زندگی جنتی برزخی مل گئی ہے تو انہیں اموات نہ کہو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ صرف شہادہ کی واہ تو جنت میں نہیں گئی عام مومنوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے تو اس کا جواب عام مومنوں پہ شہداء کی فضیلت زیادہ ہے لیکن اشکال یہ ہے کہ پھر بھی تو یہ مرے ہوئے ہیں نا تو قرآن نے کیوں کہا لاتقول تلفی سبیل اللہ اموات تو اس کے چند جوابات سن لیں ایک جواب یہ ہے کہ جب صحابہ جہاد میں شہید ہوئے تو مشرقوں اور منافقوں نے کہا کہ یہ مر گئے دنیا کی نعمتیں ان سے لے لی گئی اور یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے زندگی سے محروم ہو گئے تو اللہ نے ان کا جواب کیا منافقین اور مشرقین کا رد کیا اور فرمایا انہیں مرے ہوئے نہ کہو بلحیا دنیا کی نعمتوں سے یہ دوسری نعمتیں دائمی جنتی حاصل کرنے والے بن گئے دنیا کی زندگی سے بہترین زندگی ان کو مل گئی بلاحیاؤں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بہت بہترین جواب کیا ہے فخر الدین راضی فرماتے ہیں نفی موت کی نہیں نفی اطلاع اطلاق موت کی نفی نہیں ہے یہاں شہدا سے موت کی نفی نہیں کہ وہ مرے نہیں بلکہ موت کے اطلاق سے نہیں کی گئی ہے تم انہیں مرے ہوئے نہ کہو جیسے فلان مر گیا فلان مر گیا فلان مر گیا تم کہتے ہو شہید کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا شہید کے بارے میں کہو وہ شہید ہو گیا جیسے ولی اللہ کابل گرامی شہید ہے یہ نہ کہو کہ وہ مرا ہے شیخ عارف شہید ہے خان بادشاہ رحمہ اللہ شہید ہے مولانا مصباح الدین ملک پوری شہید ہے تو لاتقول ان کو عام مرنے والوں کی طرح مرے ہوئے میت اموات نہ کہو بلحیا بلکہ ان کی شہادت تو ایک عظیم حیات کے لیے دروازہ تھی وہ حیات برزخی جنتی تو امام راضی نے فرمایا بہت قیمتی جواب ہے یہ بہت اچھا فخر الدین راضی تیرے علم کو سلام وہ فرماتے ہیں اطلاق موت سے نہیں کی گئی ہے موت کی نفی نہیں کی گئی شہادا سے ایک تیسرا جواب انخت والعیون میں امام ماوردی رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا کہ قرآن نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا اور ان کی حیات کا ذکر کیا اشارہ اس طرف ہے کہ مرنے والوں کی طرح عام مرنے والوں کی طرح شہادہ کا ذکر منقطع نہیں ان کا ذکر جاری رہے گا جو شہادہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین پر اللہ کی کتاب پر تو ان کا ذکر جاری رہے گا عام مرنے والے تو مر جاتے ہیں عام مرنے والے تو مر جاتے ہیں تو ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے تو امام ماوردی فرماتے ہیں شہیدوں کا تذکیر ختم نہیں ہوتا یہ چلتا رہے گا ان کا ذکر دنیا میں بھی ملئے اعلی فرشتوں کی محفل میں بھی تفسیر میں فرماتے ہیں شہادا کو مرا ہوا نہ کہو اموات نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا اجر جاری ہے ثواب جاری ہے انسان مر جاتا ہے تو ان کے عمل کا اجر بھی رک جاتا ہے یہ احیاء ہیں بے اعتبار عدم ان انقائے اجر و ثواب عمل کے اجر و ثواب کے آدم انقطا کی وجہ سے ان کا عمل جاری اور ساری ہے اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے مطالبہ شہادت کا کیا تھا مدینہ منورہ میں کہ اللہ اور زکنی فی بلد رسولی کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عمر کو مدینہ منورہ میں شہادت دے دی حدیث بھی ہے مشکات نے صفح تین سو بتیس پہ یہ حدیث ذکر کی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مئی تن یختی ملا آملی ہی الدی مات مرابت فینا فین یونا لہو آم لو الا ملقیامتی ہر مرنے والا اس کے عمل پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور عمل نامہ اس کا بھیج دیا جاتا ہے اللہ ما تمراب تنفی سبیری مگر وہ شہید جو سرحدات کی حفاظت میں اللہ کے دین کی حفاظت میں شہید ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہوا فنما لہو آم لو الا یوم آمل یوم قیامتی اس شہید کے لیے اس کا عمل قیامت تک بڑھایا جاتا ہے تو ان کو مرا ہوا نہ کہو کیونکہ مرنے والوں کے عمل پہ تو مہر لگا دی جاتی ہے ان کا عمل منقطع ہو جایا کرتا ہے شہداء کے عمل منقطع نہیں ہوتے ان کے اجر و ثواب قیامت تک چلتے رہتے ہیں چار جوابات ہوں پانچواں جواب بلحیا احیا اس اعتبار سے کہ ان کے لیے عذاب قبر نہیں جس طرح زندہ لوگوں کے لیے عذاب قبر نہیں ہوا کرتا تو شہید کے لیے بھی قبر کا عذاب نہیں شہید بھی عذاب قبر سے معمون اور محفوظ ہیں اس لیے انہیں بل ایک کا احیا فرمایا چھٹا جواب موت کا معنی انقطاع روح انل ہے بدن سے روح کا جدا ہونا ہے اس روح کے لیے دو قسم کی ترقی ہوا کرتی ہے ایک دنیاوی اور دوسری روحانی موت کے ساتھ دنیاوی ترقی ختم ہو جاتی ہے لیکن روحانی عملی ترقی شہید کی جاری اور ساری رہتی ہے شان ور شا کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے یہی تحقیق کی ہے کہ عام مرنے والوں کی دنیاوی بدنی اور روحانی عملی دونوں قسم کی ترقی ختم لیکن شہید کی روح عملی ترقی کرتی رہتی ہے اجر ملتا رہتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے حضرتی جابر رضی اللہ تعالیٰ ہو کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابا کا فکلم کفاہن اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کر کے اسے براہ راست بات کی تھی کلام کیا تھا تکلم کیا اللہ نے فرمایا جنت میں کیا مانگتے ہو تو انہوں نے فرمایا اے اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیں کہ میں دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو اللہ نے فرمایا انحو قد سبق کمنی ان لا یر سورہ سریال عمران کی آیت نازل ہو گئی تو دیکھو اہیا آبا کا کمانا ملا علی قاری نے لکھا ہے مرقات میں مراد حیات سے قوت روحانی ہے اس قوت روحانی کے ساتھ شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے اور یہ قوت روحانی ہر کسی کو نہیں ملتی سمرقندی کندی نے بھی باہر العلوم میں لکھا بل اہ ایلی انہ فل حکمی کا کل اہیا یہ شہداء حکم میں زندہ لوگوں کی طرح ہیں انہ یجری ثوابہم ہم یوم یومل قیامتی کیونکہ ان شہیدوں کا ثواب جاری رہتا ہے قیامت کے دن تک اور یہ مقصد سوریا عمران کی تفسیر میں لکھا ہے باہر العلوم نے شانور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ بھی مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں وہ اب ایمانہ آمد الامبیا اہیا انفی قبور اسی معنی سے آتا ہے کہ انبیاء اہیا ان فی زندہ ہیں اپنی قبروں میں اس حیات سے مراد حیات روحانی ہے یعنی انبیاء کو قوت روحانی مل جاتی ہے یہ تو آیت کی تفسیر تھی آیت میں شہیدوں کو اموات کہنے سے منع فرمایا اللہ نے لاتقول علمئی یختلفی سبی اللہ اموات کیونکہ ایک مجروح ہوتا ہے جس کی روح بدن میں ہو زندہ ہو لیکن بدن اس کا زخمی ہو ایک مقتول ہوتا ہے جس کا بدن زخمی ہو جائے اور روح بدن سے جدا ہو جائے اور ایک میت ہوتا ہے بدن تو سلامت ہے لیکن روح بدن سے جدا ہو گئی تو جو مقتول ہیں روح بدن سے جدا ہو گئی تو یہ تو فوت ہو چکے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا لاتقول تم نہ کہو ان کو جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی رام اموات تم ان کو مردے نہ کہو ان بلکہ یہ زندہ ہے بلکہ یہ زندہ ہے تو شہید کس طرح زندہ ہے تو اس کا ایک جواب ہم نے کر دیا کہ اصل میں یہ آیت منافقین اور مشرقین کی تردید میں ہے انہوں نے شہدہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مر گئے ان کی زندگی ختم ہو گئی ان یہ نعمتوں سے محروم ہو گئے تو اللہ نے جواب دیا ان کو مرے ہوئے نہ کہو اس موت کے بعد یہ بہترین زندگی حاصل کرنے والے ہیں بلحیا دوسرا جواب ہم نے امام راضی کے حوالے سے کیا کہ موت کی نفی نہیں ہے آیت میں بلکہ موت کے اطلاق کی نہیں ہے نہ کہو ان کو مردے یہ نہیں کہا کہ یہ مرے ہوئے نہیں ہیں تم نہ کہو ان کو ان کا ادب کیا کرو مرے ہوئے مردے نہ کہو عام مردوں کی طرح بلکہ ان کو شہید کہا کرو بلحیاں کہ یہ شہید ہو گئے یہ نہ کہو کہ فلاں ہلاک ہو گیا فلاں مر گیا نہیں شہید ہو گیا ان جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں ان کو شہید کہا کرو اور تیسرا معنی ان انکت والعیون میں امام ماوردی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ موت موت اموات نہ کہو ان کو اس اعتبار سے کہ ان کا ذکر منقطع ہو گیا نہیں شہید کا ذکر تو چلتا رہتا ہے اور چوتھا میت ان کو نہ کہو اموات ان کو نہ کہو اس اعتبار سے کہ ان کا ثواب اور اجر منقطع ہو گیا یعنی اجر ملتا رہے گا ترقیامت اور پانچواں ہیں بل احیاء اس اعتبار سے کہ زندہ لوگوں کی طرح ان کے لیے عذاب قبر نہیں ہے اور چھٹا موت کہتے ہیں بدن سے روح کے انقطا کو اور روح کی ترقی کے ختم ہونے کو یہ ترقی ظاہری بدنی بھی ہے دنیاوی اور یہ ترقی روحانی بھی ہوتی ہے تو دوسرے مرنے والوں کی یہ دونوں قسم کی ترقی منقطع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن شہیدوں کی دنیاوی ترقی ختم ہو گئی ان کی عملی ترقی چلتی رہتی ہے ان کی روحوں کی عملی ترقی شانور کش شاہ کشمیری کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی اللہ اللہ پھر دوسرے مفسرین کا حوالہ بھی ہم نے دیا اب یہاں ہم شہدہ کے بارے میں حیات کی وضاحت کرتے ہیں پہلے احادیث کے ذریعے مشکات شریف کی حدیث ہے صفح تین سو تیس پر صاحب مشکات نے ذکر کی ہے ابن مسعود ردی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن نے بلا حیا ان شہیدوں کو زندہ کہا ہے تو آیا شہدا کیسے زندہ ہے عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلات سلام سے بھی ہم نے پوچھا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شہدا کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں یہ سب پرندوں کے پپھوٹے میں ہوتی ہے اور یہ پرندے جنت میں اڑتے ہیں جنت کی نعمتوں متوں سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں ان کے قنادیل عرش الہی کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں وہاں کے یہ آرام کرتے ہیں وہاں آ کے یہ ٹھہرتے ہیں اسی طرح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی ارواح کا اعادہ ان بدنوں کی طرف نہیں ہوتا جو بدن زمین کی خبر میں پڑے ہوتے ہیں اب شہداء کیسے پوچھیں کہ آپ کو زندگی ملی تو کیسی ملی مشکات صفا 334 پہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے عہد کے شہداء کو اللہ نے جب جنت میں داخل کر دیا تو جنت کی نعمتوں کے بعد انہوں نے فرمایا میو بلیغو اخوانہ اننا اہیا ان فل جنتی میو بلیگو اخوانہ اننا اہیا ان فل جنتی کون ہمارے بھائیوں کو دنیا میں یہ پیغام پہنچا دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تو اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے سور آل عمران کی آیت نمبر ایک سو انہتر نازل کر دیتا سبن کتلوفی سبھی دل ہی امواتا بلایا اندر ہی میرونحیا ان فل جنا تو یہ تو روایات تھی اب تفاصیر کے حوالے دیکھو تفصیر رحلمانی سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ پر نے کہا تھا کہ میں سورہ عال عمران کی ایک سو انہتر نمبر آیت پہ اس کی وضاحت کروں گا لیکن چلو یہیں بھی یہی پہ یہ مسئلہ مدلل وضاحت کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں پھر وہاں اشارہ کر دوں گا کہ بیان ہم نے کیا ہوا ہے ایک سو چون نمبر آیت سورہ بقرہ کی تفسیر رحمانی میں سعید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 572 پہ لکھتے ہیں لاتد ریکو لاتد رکون وان تم لاتش عورون بل ولاکل لا عورون کا معنی یہ ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے زندگی کی کیا نشانیاں ہیں کیونکہ یہ برزخ کے احوال ہیں اس ان احوال پہ دنیا والے مطلع نہیں ہوتے اور پھر لکھتے ہیں پانچ سو نمبر صفحے پہ وندی انل حیات فل بر زخی صابتن لکل میمو تو من, مِن شہید ان غیری میرے نزدیک حیات بر زخم میں ثابت ہے ہر اس کے لیے جو مر گیا خواہ وہ شہید ہو یا غیر شہید ہو حیات برزخی تو سب کے لیے ثابت ہے قاضی بیزاوی بھی اس آیت کے نیچے اسی طرح تفسیر کرتے ہیں ابن عطیہ نے بھی لکھا تفسیر ابن عطیہ کی دوسری جل صفحہ کس فرماتے ہیں وہ جمہورا ہم فل جنتی ویو عید ہو قولبی صلی اللہ علیہ وسلم لام محارسا انح فل الفردوس ابن عطیہ نے لکھا ہے جمہور علماء کا مسلک یہ ہے انہوں فل جنتی کہ یہ شہدا جنت میں ہیں ان کی حیات جنت میں ہے اور اس کی تائید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام نے حارثہ کے بارے میں خبر دی تھی کہ ہارثہ جنت فردوس میں ہے تفسیر سعدی میں علامہ سعدی نے صفحہ بہتر پہ لکھا وہادی حیات ال برضقیت من حیات دنیا یہ حیات برزخی ہے دنیا کی حیات سے زیادہ کامل ترین حیات ہے دنیاوی حیات نہیں برزخیتن غرائب تفصیر صفحہ ایک سو پچاسی پہ لکھتے ہیں بل ان اے فی برزخی یورزقون زندہ ہیں برزخ میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے پھر سورہ عالع عمران کی آیت ایک سو دلیل میں پیش کرتے ہیں تائ میں بلاحیا ن ربیمیزکون وجا فل خبری اور حدیث میں آیا ہے ارواح شہادا فی اجوافی تیرین شہادا کے ارواح پرندوں کے پپھوٹوں میں ہوتے ہیں غرائب التفسیر تفصیر ایک سو پچاسی نمبر صفح جمعیت علماء ہند کے صدر سبحان الہ مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کشف الرحمان میں کہ تعلق حلولی روح کا بدن کے ساتھ بادل موت نہیں ہوا کرتا حلولی حلول کے روح بدن میں داخل ہو جائے تو روح کا بدن کے ساتھ بادل موت حلولی تعلق نہیں ہوتا بلکہ موت کے ساتھ عملی ترقی اور دنیاوی زندگی دونوں ختم ہو جاتی ہیں البتہ شہید کے لیے روحانی ترقی ہوتی ہے اور غذا بھی ان کو ملتی ہے تو وہ روحانی ترقی برزخی زندگی میں ہوتی ہے اور غذا بھی ان کو برزخ کے اعتبار سے جنتی ملا کرتی ہے شر المقاصد میں صفحہ 117 پر علامہ تفتزانی نے لکھا ہے وقد صبت اب ضرورتی من انمتی فل قبری نو نو نَعُ حیاتن قدرما تلز زو وقد سبت اب اور یہ بات ثابت ہے ضرورت کے ساتھ یعنی دلائل کے ساتھ ان میتی فل قبری نو نو حیاتی قدرما تلززو قبر میں میت کے لیے حیات کی ایک قسم ہوا کرتی ہے اتنے اندازے سے کہ وہ ثواب قبر اور یا عذاب قبر کو محسوس کر سکے ولاکن فی اے عادت روحی تردن اس بدن میں روح کے اعادے کے بارے میں تردد ہے شک ہے جتنے دلائل ہیں شکی ہیں کہ آیا روح دوبارہ اس بدن میں اعادہ کرتی ہے کہ نہیں ولاکن فی یہ عادت روحی لئی ترد مقاصد شر المقاصد صفح ایک النوازل صفحہ دو پہ لکھتا ہے ولوی یو ازب فی بعد الموت یوزر فی الحیات بقدر ما الم للحیات حیات الحقیقیا النوازل نوازل صفا دو سو پچپن صاحب لکھتے ہیں والذی ادب فی القبر بعد موت وہ شخص جسے موت کے بعد قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو یوز فی الحیات حیات ما قدرما اس میں ایک قسم کی زندگی ڈال دی جاتی ہے بقدر ما یت علم اتنی قدر اتنے اندازے کی کہ وہ عذاب کا ٹھیس محسوس کر سکے لل حیات الحقیقی یہ حیات حقیقی نہیں ہے علامہ سالبی بھی لکھتے ہیں الجواہر الحسان میں صفح تین پہ ولا لا شعور لنا بے لیکن اس بات کی سمجھ ہمیں نہیں ہے لیکن لا تشعرون کے نیچے لکھتے ہیں لیکن لا شعور لنا النا بزالکا و خصو ممبئینسائمنی نا شہادا کو خاص کیا جاتا ہے سارے مومنوں کے درمیان بین فل برزقی رزکون اس اعتبار سے کہ ان کو برزخ میں رزق بھی دیا جاتا ہے تفسیر خاضن تریانوے نمبر صفا علامہ لکھتے ہیں وہ جواب آخر و آخر وہ غیب شہدا زندہ ہیں اللہ کے ہاں عالم غیب میں علامہ ابن آشور اپنی تفسیر تحریر و تنویر میں دوسری جلد سفتر پن پہ لکھتے ہیں ولا قلعہ تشورون ل اشارت الشارت ان حیات لنیویا بل حیاتن روحیہ حیات ال روحیتن اشارہ اس طرف ہے کہ یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ روحی روحانی زندگی ہے لاکن زائدن علا متلق حیات الرواح ہاں شہداء کی حیات عام ارواح کی حیات سے زیادہ ہے علامہ سالبی الکشف والبیان البیان صفا بائیس میں لکھتے ہیں ایک سالبی تھے سالبی کا قول ہم نے پہلے ذکر کر دیا جن کی تفسیر الجواہر الحسان ہے ایک سالبی ہیں ان کی تفسیر الکشف والبیان بیان ہے صفح بائیس پہ لکھتے ہیں اشہادا عند حیان ان الشہداء ان عند ان شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں ابن کثیر نے بھی لکھا یخبر تعالی ان شہدا فی برزخیم اح یورزون اللہ نے خبر دی ہے کہ شہداء ان کی برزخوں میں زندہ ہے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ فی الحیسی نسیمت المومنی تائرن یو اللہ شجر الجنا مومن کی روحیں وہ ایک سب پر مومن کی روحیں اڑتی ہیں موم نسیمت المومن طائرن اللہ فی شجر الجنحت اللہ جسدی قیاما ابن کثیر صفتین سو سینتیس پہ ان مومن و انشوادا کی روحیں پرندوں کے پپوٹوں میں ہوتی ہیں اور یہ جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں ت... یہاں تک کہ اللہ ان مومنوں کی روحوں کو قیامت کے دن اپنے اجساد میں واپس بھیج دے گا تفسیر تبری ابن جریر بھی یہ کہتے ہیں اسی طرح جامع البیان میں صفہ 49 اور 50 پہ بھی یہی تحقیق ہے علامہ بقائی نے نظم الدرر میں بھی اسی طرح کہا تفصیر المراغی میں احمد مصطفیٰ مصری نے بھی یہی لکھا تفسیر المراغی لکھتے ہیں اہیا ان فی عالم فی عالم ان غیر عالمکم لا قلعہ تشورون بھی یہ زندہ ہے اس عالم میں جو عالم تمہارے عالم کے سوا دوسرا عالم ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو نہیں سمجھ سکتے ہو ان کی اس زندگی کو ولا قلعہ تشورون بھی از لیسا فی عالم الحسے تفسیر الموراغی اس لیے کہ وہ عالم میں حس میں تو نہیں ہے نا پھر لکھتے ہیں تفسیر المراغی پانچویں جلد دفاع ایک سو اکیس ایک سو اکیس اے حیاتن لئی کل حیات دنیا حیاتن لئی ست کل حیات دنیا زندہ ہیں ایسی زندگی کے ساتھ کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے علامہ شیخزادہ بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں شیخزادہ سفتیر سو بانوے پر ول حیات لئی سد بھی حادل جسد بلیا حیاتن مانویتن روحانیہ یہ دنیا کی زندگی اس جسد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ مانوی روحانی زندگی ہے پھر آگے لکھتے ہیں وہ لذا زحابہ جماعت من صحابتی و تابین و یہ مسلک صحابہ اور تابین اور اصحاب الحدیث کا ہے جماعت من صحابہ کا یہی مسلک تھا ولم یو خالی پھوفی زالی کل جماعت من المتلا ان کا خلاف اس اس بات میں اس مسئلے میں نہیں کیا ہے مگر متضیلہ کی ایک جماعت نے جماعت من اہل سنت سے اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں معتضیلہ روافظ وغیرہ کی حیات دنیاوی ہے علامہ مہائمی لکھتے ہیں تفسیر میں تفسیر صفح 132 یرزقونا رزق یورزکون لا بطریق طریق بل بی طریق تحقیقی رویان ابن عباس رزق دیا جاتا ہے شہدا کو زندہ لوگوں کے رزق کی طرح لیکن لا لاب طریق تخیری بل بی طریق تحقیق تخیر اختیار کے طریقے سے نہیں بلکہ تحقیق کے طریقے سے جیسے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے ہے شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں فت العزیز میں سفد 683 پہ پس در حقیق پسدر حقیقت حیات ایشا ایشا از حیات دنیاوی است اس طرح زندگی شہدہ کی بہت اچھی ہے اتم ہے تام ہے دنیاوی زندگی سے ولا کل تشور لیکن تم نہیں سمجھ سکتے پھر لکھتے ہیں سفد 686 پر فتح العزیز میں پس حیات شہادہ در عالم برزخ حیاتن جزائی حیات جزائی است, است نہ ابتدائی و آدی برزخ میں شہادہ کی زندگی یہ جزائی زندگی ہے ابتدائی اور اے زندگی نہیں ابتدائی دنیا کی زندگی اعادی آخرت کی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ درمیان میں جزائی زندگی ہے اور پھر نشاپوری نے غرائب القرآن میں صفحہ چار سو انتالیس پہ بھی اسی طرح کلام کیا ہے ساوی جو حاشیہ ہے جلالین کا صفحہ ایک سو تیس پہ لکھتے ہیں حیات لئی ست کا حیات یا حلی دنیا شہادا کی زندگی یہ دنیا والوں کی زندگی کی طرح نہیں ہے مفتا دار سادہ میں ابن قیم نے صفہ 29 پہ لکھا ہے اور تہذیب مدار السالکین کی اس میں بھی یہ ہے قوت المختضی اور قصیدہ نونیا میں قوت المختضی میں صفحہ ایک اور قصیدہ نونیا میں صفحہ 16 پہ یہ تمام علماء تفسیر تفصیر لکھتے ہیں کہ یہ حیات شہادہ کی دنیاوی نہیں یہ برزخی ہے یہ ابتدائی اور اعادی نہیں بلکہ یہ جزائی حیات ہے فقاہا میں سے علامہ سرخسی مبسوط میں دوسری جلد صفحہ پچاس پہ لکھتے ہیں سرخسی کی مبسوط دوسری جلد صفحہ پچاس و شہید فی احکامل آخرتی کما کال تعالی بلا اندر شہید زندہ ہے آخرت کے احکام کے اعتبار سے جیسے اللہ نے فرمایا ہے بلحیا اندر بلکہ یہ زندہ ہے ان کے رب کے ہاں بلحیا اندر بلکہ یہ زندہ ہے ان کے رب کے ہاں معافی احکام دنیا فہوا مئی تو نا ہر چیز دنیا کے احکام ہیں تو دنیا کے احکام کے اعتبار سے فہو مئی نا شہید مرا ہوا ہے علامہ سرفسی کی مبسوط ہے دوسری جل صفحہ پچاس اما فیا کام دنیا فوا مئی اسی طرح البنایا کل تو ان فی حکملا خیرا میں کہتا ہوں کہ زندہ ہے ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں فی حکملہ خیرا محیط برہانی تیسری جل صفا چون میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے تیسری جل صفا چون النا نام ہم کہتے ہیں کہ ہاں شہدہ زندہ ہے ولا فی احکام الاخرہ لیکن زندہ ہے آخرت کے احکام کے اعتبار سے علامہ کا وہ بھی لکھتے ہیں البدائے و سنائے میں البدائے اسناائے پہلی جل سفا تین سو ستر سفل حیاتی فیحق احکام آخرا اللہ نے شہداء کی صفت کی ہے حیات کے ساتھ آخرت کے احکام کے اعتبار سے واما فی حق احکام و ہونا دنیا ف شہید میتو ہر چیز دنیا کے احکام کے اعتبار سے ہے تو شہید میت ہے امدت القاری پانچویں جل صفحہ ایک سو میں بھی یہی عبارت ہے تو شہادات زندہ ہیں فی احکام لا فی احکام دنیا دنیا کے احکام کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے احکام کے اعتبار سے یہاں پہ لوگ مبتدین حیات الانبیاء کا بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ اعتراض ہم لوگوں پہ ہوتا ہے کہ شاعت والے حیات الانبیاء کے منکر ہیں ہم کہتے ہیں آپ لوگ دعویٰ کو صحیح کر لو ہم صرف انبیاء کی حیات النبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی حیات کو ہم مانتے ہیں تو اب حیات النبی سے حیات المبیا کر دیا انہوں نے تو حیات المبیا کے علاوہ حیات الشہدا حیات المومنین بلکہ ہم تو حیات القافرین بھی مانتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی حیات ہے جیسے دنیا میں ہر زندہ کی اپنی زندگی ہے اور اپنی حیثیت ہے زندگی کی اسی طرح برزخ میں سب سے اعلیٰ زندگی انبیاء کی اور انبیاء میں سے امام الانبیاء کی اسی طرح شہدہ کی زندگی پھر بعد میں دوسرے مومنوں کی زندگی بدترین زندگی برزخ میں کافروں کی ہے لیکن اعتراض کرنے والے تو وہ اندھے ہو کر حسد کی بنا پر بےجا الزامات لگاتے ہیں کہ یہ حیات الانبیاء نہیں مانتے ہمارا عقیدہ ہم انبیاء کو شہداء کو بلکہ سارے مومنوں کو برزخ میں بہترین زندگی سے زندہ مانتے ہیں جس طرح میں نے تفصیل کر دی سب سے اعلیٰ زندگی انبیاء کی اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ اونچی اعلیٰ زندگی امام الانبیاء کی شہادا اور پھر دوسرے مومنین اولیات کیا صلاحہ زندہ تو کفار بھی ہے کہ عذاب قبر ان کو دیا جاتا ہے لیکن یہ زندگی کیسی زندگی ہے یہ دنیاوی نہیں جسد عنصری کے ساتھ نہیں بلکہ موجودہ علماء علماء حرمین کا فتوا ہے الجنا فتح لجنا پہلی جل صفحہ چار سو اسی پہ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ حنفی قبری ہی الحیات البرزخیہ نبی علیہ السلام اپنی قبر یا تھر میں زندہ ہیں لیکن وہ حیات برزخی ہے ولی سیات الدی کا نفی دنیا وہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں اسی طرح سعودی کا ایک عالم تحقیق والی میں لکھتا ہے لاشکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی حی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں اپنی وفات کے بعد حیاتن برزخیتن اکمل من حیات شہادائی وہ زندگی برزخی زندگی ہے شہادہ کی زندگی سے زیادہ کامل ترین زندگی ہے ولا کال لیست من جنسی حیاتی قبل الموت لیکن وہ اس جنس کی زندگی نہیں ہے جو موت سے پہلے تھی ولا من جنسی حیاتی یوم القیامت اور نہ قیامت کے دن کی زندگی کی طرح زندگی ہے اس کی جنس ہے بل حیاتن حقیقت ہا وال کیفیت ہا اللہ تعالی ایسی زندگی ہے جس کی حقیقت اور کیفیت کو کوئی نہیں جانتا مگر ایک اللہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الدنیا شار بخاری نے بھی یہ لکھا ہے کہ آج اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطر کی زیارت کر لی تو یہ صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ نبی علیہ السلام کے جسد اتہر کی رویت کے ساتھ کوئی صحابی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس جسد اتہر کو حیات دنیاوی نصیب نہ ہو تو مانا جسد اتہر تو سلامت ہے نا اللہ کے نبی کے جسد مبارک کے بارے میں اہل سنت وال جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو سلام کے جسد کو قبر نبی علیہ السلاط وسلام کے جسد اتحر کو قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے المحیت البرہانی دوسری جلسف ایک سو پہ لکھتے ہیں ولا کلکان صلی اللہ اللہ قبری ہی اللہ قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبری ہی کمازیائی حرام اردے حنفی عالم ہے محیط برہانی محیط المحیط البرحانی دوسری جل صفحہ 104 پہ لکھتے ہیں لو جاز زال کلا کان ال اولا صلی اللہ علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ نبی علیہ اللاۃ وسلام کی قبر مبارک کے پاس درور شریف پڑھا جائے کیونکہ لی انوفی قبری کماؤز یا نبی علیہ السلام آج بھی اپنے روز مبارک میں اس طرح سلامت اور معطر ہے جیسے کہ پہلے روز رکھے گئے تھے امبیا حرام اردے انبیاء کے بدن یہ قبر کی مٹی پر حرام ہے تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج اگر کسی نے جسد اتہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو یہ سابی نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابیت کے لیے رؤیت نبی علیہ السلام کی حیات دنیاوی کے ساتھ شرط ہے اور نبی علیہ السلام تو اب حیات ہیں لیکن یہ حیات دنیاوی نہیں ہے اسی لیے یہ دیکھنے والا صحابی نہیں بن سکتا فتح الباری نوی جل صفا پانچ پہ لکھتے ہیں وہادل حیات السد دنیاویتن و انما ہی اخرویت لات تاہ احکام دنیا یہ زندگی دنیاوی نہیں بلکہ یہ زندگی اخروی ہے اور اس کے ساتھ احکام دنیا کا تعلق نہیں ہے پھر لکھتے ہیں لیانحو بادموتی پانچویں جل صفحہ چار سو تریالیس پہ لیانحو بادموتی وہ ان کا نہیاتن اخرویتن لات شب حیات دنیا نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد زندہ ہے لیکن یہ زندگی اخروی ہے دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے امام زہابی بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب سیئر و عالام نوبلا میں پہلی جلسفے ایک سو تریاسی پہ ولبیا و احیا ان دربیم کہ حیات شہادا ان دربیم ولی ست حیات ہم کہ حیات اہل دنیا و حیات آخرہ بلن ان آخر امبیا زندہ ہے اپنے رب کے ہاں جیسے شہادا بھی زندہ ہے اپنے رب کے ہاں لیکن یہ حیات انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہے جیسے ول ست ہم کا حیات الدنیا ان کی حیات حیات دنیاوی حیات اہل دنیا کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی حیات اہل آخرت کی طرح بلنو نا آخر یہ دوسری قسم کی حیات ہے اور پھر لکھتے ہیں سیر و عالام آٹھویں جلسف سو پر وہا الائے حیات ہم العن التی فر بردخ اور ان شہداء کی زندگی اس وقت وہ زندگی ہے جو برزخ میں ہوتی ہے علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب ان پہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ عزیہ قربانی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے نبی علیہ السلام تو زندہ ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیوں کی تھی تو ظفر احمد صاحب جواب دیتے ہیں کہ قلنا یعنی ہم علماء دیوبن کہتے ہیں الاؤ سنن ایلاؤ سنن ستارویں جل سفا دو سو اٹھاسٹھ جل نمبر ستارہ صفا نمبر دو سو اٹھاسٹھ کل نہ ہم علماء دیوبن یہ کہتے ہیں فتل کا حیات الخرا لامن جنسل حیاتی دنیاوی یا یہ دوسری زندگی ہے جو حیات دنیاوی کے جنس میں سے نہیں ہے فہو مئی تن بھی اعتبار الحیات دنیاویا نبی علیہ السلام دنیاوی زندگی کے اعتبار سے فوت ہو چکے ہیں علامہ علوسی نے بھی تفصیر رحلمانی صفا دو سو پچانوے اکیسویں جلد رحلمانی کی جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر 295 پہ لکھا سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المراد بتل الحیات حیات من الحیاتی غیر معقول لنا وہی فوق کا حیات شہادائی و حیات نبینا اکمل من تمسا مراد اس حیات سے حیات کی ایک قسم ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی لا اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اتنا ہے وہی افو کو وہی افو کو حیات شہدا بے اور یہ شہداء کی زندگی سے بہت وجوہات کے اعتبار سے اونچی زندگی ہے اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے وہ حیات و نبی نہ و و ہمارے نبی کی زندگی وہ اکمل اور اتم ہے من ارحم ان سب سے اور پھر لکھتے ہیں وقت خارا جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منت دنیا نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں صفہ نمبر 296 پر روح پر کی جلد نمبر 21 امداد الاحکام میں بھی لکھا ہے ظفر احمد عثمانی صاحب نے صفح 342 پہ انبیاء کی حیات بادل موت حیات برزخی ہے کفایت المفتی میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے پہلی جل صفہ 68 میں فتح دار العلوم دیوبن کی جلد نمبر پانچ صفح نمبر 397 اور بارہویں جلد میں بھی مکتوبات شیخ احمد سرہندی کی مجدد الفسانی کی پہلی جل صفا 358 دلیل الحاج جی المحتمر صفد ترپن پہ لکھتے ہیں اور مولانا صفدر صاحبی تسکین و صدور میں لکھتے ہیں صفہ دو سو چھہتر پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی حیات برزخیہ حاصل ہے جس کی کیفیت اللہ جانتا ہے لیکن حیات دنیاوی کہنا خلاف اہل سنت وال جماعت ہے کشف صطر کشف السطر میں صفد 78 میں بھی یہ لکھتے ہیں اور مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ فتح کفایت المفتی میں اور دوسرے فتحوں میں بھی لکھا ہے نقل کیا گیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب جو موجودہ مقبول ہیں علماء دیوبن میں پاکستان میں اشرف الجواب میں صفا دو اور صفا عثمانی میں فتح عثمانی میں صفا 70 پہ لکھتے ہیں کہ حیات برزخی ہے اور اشرف علی تھانوی صاحب اشرف الجواب میں صفا 213 اور صفحہ 427 پہ لکھتے ہیں کہ برزخی حیات ہے اور محققین علماء کی یہی تحقیق ہے کہ ارواح الانبیاء اوپر آسمانوں میں جنتوں میں ہے تفسیر مظہری نے بھی یہ تحقیق کیا حسن الکلام میں بھی دوسری جل صفہ اٹھارہ اور قصیدہ نونیہ میں بھی صفح ایک سو تیس پر یہی تحقیق ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کی ہے تو حیات الشہداء حیات برزخی ہے حیات الانبیاء حیات برزخی ہے ولاقولمئی مختلفی سبھی لاہ اموات اور مت کہو تم ان کو جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں مت کہو ان کو آبس مرنے والے اموات مردہ بلاحیا ان بلکہ وہ تو زندہ ہیں کیسے زندہ ہے ولا کلّہ تشور لیکن تم نہیں جانتے وہ عالم برزخ ہے اور تم عالم دنیا کے لوگ اس کو نہیں جانتے ولا نبل نمبی امن الخفی وی و نقص اموالی ونفسی و سمارات ل نبل یہاں خطیب صاحب شیربینی سراج المنین میں لکھتے ہیں ال ابتلا الظہار الموتی من ال ابتلا اور امتحان تابے دار اور نافرمان کے اظہار کے لیے ہوا کرتا ہے تو اللہ فرماتے اللہ نبل ون کم لام تاکید کے لیے اور نون تاکید سکیلا کشاف نے زمحشری زمحشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ نون تاکید سکیلا عربی زبان میں پندرہ گنا تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے اللہ نبلو ان کم خا ضرور بضرور لازمن البتہ تاقیق ہم امتحان کریں گے تمہارا بھی شعی ان کسی ایک چیز کے ساتھ من الخوفی ڈر میں سے دشمن کا ڈر آئے گا تم پہ والجوعی اور بھوک بھوک آئے گی تم پر وہ من الم مالوں کی کمی سے مالی تاوان ملے گا تمہیں والانفسی اور نفسوں کی کمی سے یعنی تمہارے ساتھی شہدا بنیں گے تماراتی اور میوہ جات کی کمی سے باغات ویران ہوں گے یا تمارات سے مراد بچے اور اولاد ہیں کیونکہ بچے بھی دل کا میوہ ہوا کرتے ہیں ترمیزی شریف کی حدیث سے آخس تم تفوادی جب فرشتے کسی مسلمان کے بچے کی روح لے کے اوپر اللہ کی در میں حاضری دیتے تو اللہ فرماتے ہیں آخس تم تفوادی تم نے میرے اس بندے کے دل کا میوہ لے لیا اور لے کے آ گئے تو وہ کی ایک تفسیر اولاد بھی ہے ان سارے امتحانات میں جو صبر کرنے والا ہو تو وہ بشر صابرین بشارت دیجئے خوشخبری دیجیے اصابرین صبر کرنے والوں کو یہ صابرین کون ہے اللہ اذا اصابت صابت مصیبت یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچ جائے ان کو کوئی مصیبت اور تکلیف اللہ کی راہ میں کالو انالی و انہ راجی تو کہتے ہیں یہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقینا ہم اللہ ہی کی طرف واپس ہونے والے ہیں لوٹنے والے ہیں حدیث میں آتا ہے مناظم المصائب المصیبت فدینی مصائب میں سے بڑی مصیبت مصیبت فی دین ہوا کرتی ہے دین میں بہت تکالیف دیندار لوگوں کے لیے آیا کرتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کم مصیبت ان فلیس کور مسا بی جب تم میں سے کسی ایک پر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو تم اس مصیبت کو یاد کر لیا کرو جو مجھ پہ آئی ہیں اللہ کے دین پر آلہا من آزمل مصائبی یہ میرے اوپر آنے والی مصیبتیں مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبتیں تھی قرطبی نے تیسری دوسری جلد صفحہ 176 چھتر پہ ذکر کیا اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من استرجا اندل المصیبت آجرہ رح اللہ حفیح وخلوف علیہ خیرا جس نے کلے میں استر پڑا مصیبت میں من استر جا اندل جس نے مصیبت کے وقت استرجاع کا کلمہ پڑھا یہ کلمہ انہ و انا الیہ راجعون تو آ اللہ حفیحہ اللہ اس کو اس کا اجر دے گا اخلف علیہ خیرن اور اللہ اس کے بدلے اس کے لیے خوشحالی لے آئے گا تو یہ دعا کیا کر اللہ اجرنی فی مصیبتی لی خیرم منہا اللہم اجرنی فی مصیبتی لی خیرم منہا اے اللہ میری اس تکلیف اور مصیبت میں مجھے اجر دے دے اور اس کے بدلے میرے لیے اچھا وقت اور خوشحالی لیا کیونکہ اناہ اناہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں بس اللہ کی مرضی جو فیصلہ کرے ہمیں تو قبول ہے اناہ و انا را جے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں واپس ہونے والے ہیں اسے اس درجا کا کلمہ کہتے ہیں الائی کا علیہم سلوات مربیم و رحمہ یہ لوگ ان پر ابوداؤد شریف کی حدیث ہے نبی علیہ سلاۃ والسلام کے کا چراغ بجھ گیا تھا ایک دفعہ انا مسباہن بسباہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فستر جا نبی علیہ اللاۃ والسلام کے چراغ پہ بجھ گیا تھا توفہ تو نبی علیہ السلام نے یہ کلما استرجا کا پڑھ لیا انہ و انایہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالت عائشہ ان ماہاد المصباح یہ تو ایک چراغ تھا بجھ گیا تو کیا انا اللہ و انا الحرا جیون آپ نے پڑھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ما اساب اساب المومن کل ما سال مومن فو مصیبت ہر وہ کام جو مومن کو خفا کر دے وہ مصیبت ہے اور جو مصیبت کے وقت استرجاع کا کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس مصیبت کا اجر بھی دیتا ہے اور اس کے بدلے خوشحالی بھی لاتا ہے صرف مرنے والوں کے مرنے کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے اناہی و انا الئی ہراجون ایک عام غلطی ہوتی ہے عوام سے جو کہ ان نا لاہ و ان پڑتے پڑھتے ہیں اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے ان نا کھینچ کے پڑھنا ہے انا لاہ اور وہ انا علی ہراجون یہاں تو مد بھی ہے تو ذرا زیادہ لمبا کر کے پانچ حروف کی مقدار تک انہی و انا ہا جقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف واپس کیے جائیں گے یہ صابرین ہیں میں جنہیں مصیبت پہنچے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کا اقرار کرتے ہیں الائے کالم سلوات ربیم ربہم رحمہ یہ لوگ ان پر شاباسی ہے ان کے رب کی طرف سے صلوات سلوات امام زجاج فرماتے ہیں الغفران و ثناء الحسن سلوات سے مراد مغفرت و ثناء الحسن اور اچھی صفات شاباسی ان کے رب کی طرف سے و رحمت کشف الکربتی و قزا الحاجتی تکلیف کو دور کرنا اور قضاء حاجت رحمت سے مراد یہاں یہ ہے ان کے لیے شاباشی ہے ان کے رب کی طرف سے یہ لوگ ان پر شاباشی ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے یعنی تکلیفوں کو دور کرنا اور حاجتوں کو پورا کرنا ولائی کا ملمحت اور یہ لوگ یہی ہیں راہ پانے والے ہدایت حاصل کرنے والے اناول مروتم ان شاء اللہ یہ آخری اور نواں اعتراض ہے معتریزین کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نواں اعتراض یہ کیسے نبی ہیں کہ ہمیں بتوں کے طواف سے منع کرتے ہیں اور خود صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں حال یہ ہے کہ صفا پہ تو آصاف کا بت پڑا تھا تو مروہ پہ نائلہ کا بت پڑا تھا آصاف اور نائلہ انہوں نے بیت اللہ میں حرم میں ذنا کیا تھا تو اللہ نے حقوبن سزا دی ان کو اور ان سے پتھر بنا دیے لوگوں نے عبرت کے لیے ان کو ان چوٹیوں پہ ان پہاڑیوں پہ رکھ دیا ان دونوں کو آصاف اور نائلہ تو آصاف کا جو مسقہ شدہ جسہ تھا وہ صفا پہ رکھا گیا اور نائلہ کو مروا پہ رکھا گیا تو ان کا یہ خیال تھا گویا کے نبی علیہ السلاط والسلام اس آصاف اور نائلہ کی وجہ سے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں حال یہ نہیں ہے قرآن نے جواب دیا ان صفا و مروتم ان شاء اللہ بے شک صفا اور مروا اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے شاعر اللہ سے ہے یہ تو حاجر بی بی نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی صفا زمزم کے کنویں کے سامنے ہی ہے اور مروہ ابو جہل کے گھر کے سامنے ہے نزدیک ہے تو اس دوڑ کو اللہ نے جاری کر دیا اپنے بندگی کرنے والے بندوں میں یہ سائی بین الصفا والمروہ واجب ہے اندل احناف عمرے میں معتمرین پر اور حاجیوں پر طواف زیارت میں واجب ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سعی صفا مروا کی یہ مستحب ہے اور امام مالک اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے ہمارے نزدیک واجب ہے اگر رہ گئی تو دم دے کر حلال ہو جائے گا معتمر امام مالک اور امام شافی صاحب کہتے ہیں اگر سائی رہ گئی تو حج عمرہ ہی نہیں ہوا تواف زیارت ہی نہیں ہوا اور امام احمد ابن حنبل صاحب کہتے ہیں کوئی دم وغیرہ بھی نہیں ہے اگر رہ جائے تو شاعر شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ کسے کہتے ہیں تفسیر خازن والے لکھتے ہیں اور امام بغوی نے بھی معالم التنزیل میں لکھا شاعر جم و ما کان ملمن لرباتی یا تقرر تعالی منسلواتن و دعائن و زبیتن فل متاف و الموقف و نحر و شاعر اللہ شاعر کی جمع ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو تعلیم دینے والی ہو اللہ کے قرب کی طرف ہو اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے جیسے نماز دعا زبیحہ مطاف، موقف اور نہر قربانی یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں اللہ کے دین کی نشانی جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے یہ شاعر اس جگہ کو کہتے ہیں جسے اللہ نے عزت دی ہو اِنَّ الصفا من شاعر اللہ بے شک صفا اور مروا اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے یہاں ہم آصاف اور نائلہ کی وجہ سے سائی نہیں کرتے بلکہ یہ تو من شاعر اللہ ہے اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے تو تم پہ بھی اعتراض کریں گے ہمیں قبروں سے منع کرتے ہو کہ زیارتوں پہ نہ جائے کرو خود جا کے نبی علیہ سلاۃ السلام کے روزے اقدس پہ حاضری دیتے ہو تو ہاں نا وہ تو حدیث لشد الرحل اللہ سلا سمساجدہ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقسا اس کے علاوہ کسی مک... مکان میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے ہاں کسی عمل کے ثواب کی وجہ سے سفر کر سکتے ہو لیکن مکان کے اس جگہ میں ثواب زیادہ ہے یہ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنا ہے تو کمان زیارت القبور میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے لیکن ابھی اجازت دے رہا ہوں اعلی خبردار اب قبروں کی زیارت اور دیکھنے کے لیے جایا کرو زیارت بمانے قبروں کو دیکھنا کیوں فہن نہا تز ہی دو فت دنیا یہ قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبتی کا باعث بنتا ہے اور آخرت کی یاد دہانی کا سبب بنتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے پرمایت اللہ عن اللہ ون نصارا اتخدو قبورا امبیا اہم مساجدہ اللہ یہود اور نصارہ پہ لانت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا دوسری حدیث میں آتا ہے لا تجالو قبری و سنئی میری قبر سے تم پوجا پاٹھ کی جگہ نہ بنانا کہ یہاں تم اس میری قبر کی عبادت کرنے لگو اشتدا غذب اللہ علا قوم تخدو قبور امبیا ہم بہت بڑا غضب اللہ کا ان اس قوم پہ ہوا کرتا ہے جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبور سے مسجد بنا لیا ہو سجدہ گاہ بنا لیا ہو مشکات شریف میں بھی حدیث ہے لا بوت کم قبورا ولا تجالو قبری عیدا وسل علیہ فن سلا کم تب لگنی حکن تم تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو تم گھروں میں نہیں پڑھتے میری قبر سے بار بار آنے کی جگہ نہ بنایا کرو کہ بار بار آؤ تم میلے لگا لو عیدا میری قبر کو میلا گاہ نہ بناؤ میرے اوپر درود بیجا کرو تمہارا درود جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ تک پہنچتا ہے مجھ تک پہنچتا ہے تو ان الصفا من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے فمن حج جل فلا جناح ہمارا ان جنا ہیما جس کسی نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا تو کوئی گناہ نہیں اس پر کہ یہ چکر لگائیں ان دونوں کے درمیان یا توف ابھی طواف کرے یعنی سائی کرے اصل میں سائی ہے لیکن بین المیلین دوڑنا ہے عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے وہ جہاں اب سبس قسم کے راڈ لگے ہوتے ہیں روشنی ہوتی ہے عورتوں کے لیے دوڑنا بھی نہیں مردوں کے لیے بھی دوڑنا وقار کے منافی نہیں بلکہ دوڑنے کا انداز اختیار کرنا ہے دوڑنا نہیں ہے طواف اسے اس لیے کہا گیا کہ طواف کی طرح ہے آنا جانا چکر لگانا اسی لیے اسے طواف کہا گیا ہے اب یہاں اشکال یہ ہے کہ فلا جناح سے تو اے استبا... زیادہ سے زیادہ اے باہت یا استحباب ثابت ہوتا ہے جو احمد ابن حمبل صاحب کا مسلک ہے گنا نہیں ہے کسی نے اگر چکر لگا لے یہاں تو وجوب اور فرضیت کا بیان نہیں ہو رہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وجوب اور فر، وجوب احادیث سے ثابت ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابدو بما بدا اللہ بذکری ہی تو امر بغیر قرینے کے وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے سائی کو شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا یعنی ان صفا قرآن نے صفا سے شروع کیا تو سائی بھی صفا سے شروع ہوگی مروہ پہ ختم ہوگی ساتواں چکر تو یہ فلا جو اگر یہاں اباہت یا استحباب کا ثبوت ہے تو احادیث میں وجوب کا ثبوت ہے امر للوجوب ہے سعی کامرہ احادیس میں موجود ہے دوسرا یہ کہ فلا جناح ما محل عرب پہ رد ہے عرب اسے گناہ سمجھتے تھے مکے کے مشرقین تو ان پہ رد ہے کہ گنا نہیں ہے فلا جناح کے ساتھ رد ہے ما آمحل العرب فلا جناح علیہ فبیما کوئی گنا نہیں اس پر کہ سائی کرین دونوں کے درمیان وہ منت خیرا۔ اور جس, جس کسی نے زیادہ کی نیکی تتوع نفلی نیکی کو کہتے ہیں جو کہ فرض اور وجوب سے زیادہ ہو بعض علماء نے لکھا ہے طواف قدوم سنت ہے طواف زیارت فضرز ہے طواف وداع واجب ہے البتہ عمرہ کی سعی صفا اور مروا کے درمیان واجب ہے بغیر عمرہ کے بغیر سائی کے عمرہ ناقص ہوگا اس کے علاوہ تتوع جتنے طواف ہیں وہ نفلی ہیں من ارادا اراد اراد ف طوافی بعد الواجب تتوا خیرن کا یہ مان اراد ف طوافی بعد الواجب اور یہاں علماء تفصیر نے یہ تصریح کی ہے کہ فرضی اور واجبی اعمال کے بعد حرم میں بہترین عمل طواف ہے اسی لیے حسن بصری لکھتے ہیں اراد الاعمال من انواع الطاعات حسن بصری کی تفسیر یہ ہے ومن تتوہ خیرن اراد من انواع الطاعات خیرن کے ساتھ اشارہ اس عمل کی طرف جو نبی علیہ الصلاۃ وسلام کی شریعت اور سنت کے موافق ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف بدعات شر الامور محدثات ہے خیر اطاعت رسول کو کہتے ہیں ومن تتوہ خیرن جس کسی نے زیادہ کی نیکی فہر اللہ شاکرن علیم شاکرن شاکر نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد اسے سے معاحدین کے اعمال کی قدر کرنا پس یقیناً اللہ قدر کرنے والا ہے موحدین کے اعمال کا علیم ان جاننے والا ہے ان اللہدین یق تو مون مان ذلنامل بئی ناتی ولحدامبا دا بئی اللہ سی فل کتابی یہ زجر ہے کاتیمین حق کو بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپا لیا یک مونا یک تو مون مان ذل اللہ مان منل جنہوں نے چھپا لیا وہ جو کہ ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل میں سے ولحدا اور ہدایت میں سے ممبادما بئی اللہ سے بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے لوگوں کے لیے فل کتاب میں الائے تو یہ لوگ یہ چھپانے والی العن اللہ اللہ بینات جیسے آیت رجم اور کل ما کلائی ہدا اتباع الرسول یعنی دلائل جو اطبائے رسول کی طرف بلانے والے ہوں اب ان کا کتمان سے مراد کون سا کتمان ہے تو علماء نے یہ تشریح یہ کتمان ترک اظہار شعی مال حاجتی الیہی کو کہتے ہیں ترک اظہار شعی کسی شے کو ظاہر نہ کرنا مال حاجتی الیہی باوجود اس کے کہ اس کے اظہار کی حاجت ہو ایک مسئلے کے بیان کی ضرورت ہے اور پھر بھی بیان کرنے والا نہیں بیان کرتا تو وہ یہ وعید اس کے لیے ہے ضرورت ہو پھر لانت کہتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اسے لانت کہتے ہیں اگر کسی مسئلے کے بیان کی ضرورت نہ ہو اور بیان نہ کیا جائے تو اسے کتمان نہیں کہا جاتا اندینہ مانزل مینلبینات بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ کچھ جو ہم نے نازل کیا ہے من نات واضح دلائل میں سے ول ہودا اور ہدایت میں سے ممباد ماں بئی انہ لا صفل کتاب بعد اس کے کے بیان کیا ہے ہم نے اس کو واضح کیا ہے ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں الائیلان اللہ عین یہ لوگ لانت بیچتا ہے ان پہ اللہ اور لانت بیچتے ہیں ان پر لانت بیچنے والے تمام مخلوقات ابن کثیر نے لکھا یا وہادہ وعید الشید لیمن کا تمما جات بحر رسولو مینت دلالا تلبینہ المقا صد صحیح ہتیول ہادہ و عید یہ بہت سخت وعید ہے لیمن کا تمما جات بہر رسلی اس کے لیے جو کہ چھپاتا ہے وہ مسئلہ جس مسئلے پر انبیاء کو اللہ نے بھیجا اور انبیاء آئے تھے مینت دلالاتل الْبَيِّنَةِ عَلَى المقا صد صحیح ہتیول دلالات جو کہ مقاصد صحیحہ پہ تھے اس کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کے مسئلے کو چھپاتے ہیں اور قرطبی ہی لکھتے ہیں دوسری جل صفحہ 188 پہ بس تحتا دل آیا تفصیل کرتبی دیکھ لے ہادل آیا ہی اللتی آراد ابو اللہ رضی اللہ تعالیٰ فی قولی یہ وہ آیت ہے کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کی تھی اپنے قول میں کہ لولا آیتن فی کتاب اللہ لما حدستم حدیثا اگر اللہ کے قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر فرماتے وہ بھی استدل علماء وجوب تبلیغ تبلیغ و علا وجو بھی تبلیغ دینی تبلیغ اس آیت سے علماء دلیل پکڑتے ہیں کہ علم دین کی تبلیغ یہ واجب ہے اسی لیے اس پر اجرت لینا ناروا ہے قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے المر مراد کل من کا الحق مراد اس سے ہر وہ کوئی ہے جس نے حق کو چھپا دیا فیا آ فی انفی من کتم علم من دین اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ آیت عام ہے ہر اس کے شخص کے بارے میں جو کہ چھپاتا ہے علم اللہ کے دین کا اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپاتا ہے تو یہ اس آیت کا مصداق ہے ہاں اللہ دین تابو اسلحو بینوں لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور درست کر دیا اپنے عمل کو وبینوں اور بیان بھی کر دیا یہ مولوی صاحب کے توبہ کی تین شرائط ہے تابو اسلح بنو سور عال عمران دیکھے آیت نمبر نواسی وہاں امیوں کے توبے کی دو شرائط ہے اللہ ن تابو بمبادی ذالی کا وا اسلح تیسرے سپارے کا آخری صفحہ ہے آیت نمبر نواسی الدین تابو بمبادی ذالی کا وا اسلح بستابو وا اسلح امی کے توبے کی دو شرائط توبہ اور عمل کی اسلح منافق کے توبے کی چار شرائط ہے سورہ نساء آیت نمبر 146 ایک سو چھیالیس ایک سو یہ پانچویں سپارے کی کاخری کا صفائی اللہ دین تابو و اسلح وا تسم و بلّہ و ہم منافقین کے توبے کی چار شرائط ایک تابو دوسرا اسلح تیسرا وا تسم و بلّہ چوتھا دین ل تو مولوی صاحب تابواسلو کے ساتھ بینو بیان بھی کریں گے بیان بھی کریں گے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آیت دلیل ہے وفی ہادی ہاد دلال تنالا ندایافری اور تاب اللہ علیہ کفر اور براد کی طرف دعوت دینے والا جب توبہ کرے تو اللہ اس پہ مہربانی کر دے گا لیکن یہ بیان بھی کرے گا تو علامہ کیا نے لکھا ہے احکام القرآن میں ید اللہ انبت من النل کتمانی ید ال توبت من الک کتمانی انتق اظہار البیانی ولائق تفیف اس سے ہاتھی دلیل ہے اس بات پر کہ حق کو چھپانے سے توبہ کرنا یہ ہے کہ حق کا اظہار کر دیا جائے والا یک صحت صرف توبہ کے لیے تابو واسل کافی نہیں ہے ایک تفیف صحت بن میں فیما فی صلاف دون البیاں فیما استقبیل کام القرآن سفر 26 پہ غرائب التفسیر تفصیر والے بھی لکھتے ہیں اسل ما افسدو مناوال وبئی ما کتم صفہ چار سو اٹھا اڑتالیس غرائب اسل اما افسدو منا وبئی ما کتبو اصلاح کرتے ہیں اس کی جس جو فساد انہوں نے کیا تھا ان کے احوال میں سے جو فاسد تھے اور جو چھپایا تھا اس کا بیان بھی کرتے ہیں تو تحریر سے رجوع تحریر کے ساتھ بیان سے رجوع بیان کے ساتھ اور فتوے سے رجوع فتوے کے ساتھ اللہ دینہ تابو مگر وہ لوگ لانت سے بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کر دی واسل اور درست کر دیا اپنے آمال کو وبین اور بیان کیا اس مسئلے کو جس کو چھپایا تھا فولا تو علیہم یہ لوگ مہربانی کر دوں گا میں ان پر اللہ فرماتے وانۃ تو رحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں ان الذین کفروا وماتوا وہ کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے یہ وہ کفار اور حال یہ ہے کہ تھے یہ کفر کرنے والے حق کو چھپانے والے لانت اللہ والناس اجمعین یہ لوگ ان پر اللہ کی لانت اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت ہے ہمیشہ رہیں گے فیحا اس لانت والے عذاب میں لا يخفف عنهم العذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی دعوت و توحید سان اور الہ تمہارا الہ ہے یک, یک تنہا یانا الوں واحد یہ شرک کے فیلی پر رد ہے الہ ہر اس کو کہتے ہیں جس سے بغیر اسباب کے ڈرا جائے بغیر اسباب کے تما کی جائے کل ما تمی دعالیہ ہی فہو اللہ کا وہ شین شعین تقافومن ہو و ترزو و ہو فہو کا الفت الربانی لشیخ عبد القادر جیلانی ہر وہ جس سے تم ڈرتے ہو جس سے تم امید اور رجا کرتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو الوحیت والی اس کو تم الہ کہتے ہو الہ مبتدا ہے اللہ بمانے غیر و صفتی ہے اور خبر معذوف ہے لا الہ غیر موجود وکم الاحد نہیں اور الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی لا الہ اللہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا اور مشکل گشا مگر صرف اور صرف ایک اللہ الرحمن الرحیم وہ عام مہربانیوں والا ہے اور خاص مہربانیوں والا ہے ان نفی خلق سماواتی ورد یہ اب دلائل عقلیہ ہیں توحید کے مسئلے پر دلائل عقلیہ سمانیہ آٹھ عقلی دلائل ہیں اس آیت میں ان حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے یہ ساری آیت اس کا اسم ہے لیات القومی یاقلون اس کی خبر ہے ان نفیخل قس سماواتی ولعردی یقیناً آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں سماوات جمع اور ارد مفرد وجہ یہ ہے کہ آسمان کے طبقات متفاصلہ ہیں اور زمین کے طبقات واحدہ ہیں متصلہ ہیں ہاں بیوبار اقالیم سات عادد ہیں یہ فلاسفہ کا قول ہے ضعیف ہے سات زمینیں ہیں ارد جن سے واحد ہے اور سماوات اجناس اور اطراف جدا جدا ہیں اس کے یہ قول بہترین قول ہے انفی خلق اس سماواتی ولاردی یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں واختلاف اللیلی لی و دن اور رات اور دن کے بدلنے میں اختلاف بدلنا یا اختلاف بعت لمبا اور مختصر ہونا جیسے سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی اور مختصر ہوتی ہیں تو یا اختلاف لیل نہار سے مراد تبدیلی لیل و نہار کی ہے یا اختلاف سے مراد چھوٹا اور بڑا ہونا دن اور رات کا وہ اختلاف اللی ونہار اور بدلنا رات اور دن کا ولفل قلتی تجریف البحری اور کشتی وہ جو جاری جو چلتی ہے دریا میں بیماین فونس بیماین سے مراد اموال تجارت ہیں عند دا عام رستق حلال یا طلب علم کا سفر سفر حج عمرہ یا دشمن سے مقابلے کے لیے ماین فونس یہ سب کچھ لیکن بعض محققین نے فرمایا ماین فونس سے مراد وہ معنوی درس اور سبق ہے جو کشتی چلتے ہوئے انسانوں کو دے رہی ہوتی ہے کشتی دریا کے پانی کے اوپر چل رہی ہے اور یہ درس دے رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تم ایک دانہ ریت کا دریا کے پانی کے اوپر ٹھہرا نہیں سکتے چلا نہیں سکتے میرا اللہ کتنی بھاری بھاری کشتیوں کو اور جہازوں کو چلا رہا ہے ایک کنارے سے دوسرے تک کنارے تک محفوظ اور معمون پہنچا رہا ہے وہ نشہ نغرقم فلا سری خلم اگر اللہ غرق کرے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تو یہ معین فونس والا مسئلہ ہے جو کہ دریا کے لہروں میں مشرقین بھی مان لیا کرتے تھے وحیدا رقیبو فیدا رقیبو فلفلکی داول مخلسین لہ الدین جب یہ کشتی میں سوار ہو جایا کرتے تھے تو پکارتے تھے اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے تھے اللہ کے لیے اپنے دین کو داول اللہ مخلسین اللہ الدین تو معلوم یہ ہوا معلوم یہ ہوا کہ بیما فونس انسانوں کا اصل نفع لا الہ الا اللہ کے کلمے میں ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور مسئلہ یہ معین فناس ہے اللہ واللہ وما انہ سمائی اور وہ جو کہ برساتا ہے اللہ اوپر سے بارش فاہیا بہل اردہ بادم اوتیا تو تازہ کرتا ہے زرخیز کرتا ہے اس بارش کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد و بدفی حامن کلی اور پھیلائے ہیں اللہ نے زمین میں ہر قسم کے زندہ سر دابا مایہ علی الارض کو کہتے ہیں جو زمین پہ چلنے والے ہیں اور تصریف تصریف ریاح و تصریفر صرف کہتے ہیں پھیرنے کو صرف کو بھی صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیغوں کے کو پھیرا جاتا ہے مصدر سے سیگھے بنتے ہیں اور ان کو پھر مذکر سے معنس اور مفرت سے تسنیا اور تسنیا سے جمع کی طرف پھیرا جاتا ہے وہ تصریف ہے اور چلنے میں ہواؤں کے تصریف ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں آٹھ قسم کی ہوائیں ہیں امام بغوی نے معالم التنزیل میں ذکر کی ہیں اریا حسمانیت الائیں آٹھ قسم کی ہیں اربات للرحمتی چار رحمت کے لیے ہیں و اربات العذاب اور چار عذاب کے لیے ہیں رحمت والی چار وہی المبشرات والناشرات ناشرات و زاریات قرآن نے ذکر کی ہے مبشرات خوشخبریاں دینے والی ہوائیں جو بارش کی خوشخبری لے کے آتے ہیں نمی کے ساتھ ہلکی ہلکی میٹھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو مبشرات کہتے ہیں ناشرات اللہ کی رحمتوں کو پھیلانے والی زاریات و زاریاتی چلنے والی ہوائیں والمرسلات اور نرمی کے ساتھ رواں رہنے والی ہوائیں یہ للرحمہ ہے واربات للعذاب چار ہوائیں آذاب کے لیے تھیں العقیم والسرسر والحاسب سر قرآن نے ان چاروں کو ذکر کیا ہے عقیم سر سر اور قاصف یہ سزا کے لیے عذاب کے لیے ہے سورہ روم کی آیت نمبر چھیالیس سورہ زاریات کی پہلی آیت سورہ مرسلات آیت نمبر ایک اور چار سورہ قمر کی آیت نمبر انیس سورہ زاریات کی اکتالیس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھاسٹھ اور انہتر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حدیث میں آتا ہے نصرتو تو بصبا نصر میری امداد کی گئی ہے باد صبا کے ساتھ اور آہلکت عادم قوم قومیات کو دبور کے ساتھ ہلاک کیا گیا وہ ہوا دبور تھی جب ہوا چلتی تھی اور بادل آ جایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ جلحاری ہن ولا تجالہ ہن اے اللہ اس کو ہوائیں نہ بناؤ ایک ہی طرف سے اس کو ہوائیں بنا لو مختلف طرفوں سے ایک ہوا نہ بناؤ کہ ایک طرف ہی ہوا چل جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں ریاح جمع بہت سے مختلف اطراف سے ہوائیں یہ رحمت کے لیے ہوتی ہیں اور ایک طرفی ہوا وہ عذاب کے لیے ہوا کرتی ہے تو لات الحری ہن لیکن یہ بات صحیح نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا تھی بارش کی جب بادل آ جائے اور ایک طرف سے ہوا چلنے لگے تو ان بادلوں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں لیکن جب بادل آئیں اور چاروں طرف سے ہوائیں چلیں تو ان بادلوں کو ایک دوسرے میں گھنا کر دیتے ہیں کر دیتی ہیں یہ ہوائیں اور بارش برسنے کے قابل کر دیتی ہیں تو یہ بارش کی دعا تھی اللہ مجال ریاحن ولا الحری ہن یہ اللہ ان کو ہوائیں بنا دے ایک ہوا نہ بنا وس و تسری فر اور ہواؤں کے چلنے میں وصحابل مسخری بینسمائے ولارد اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں تابع ہیں اللہ کے حکم کے بینسمائے ولارد آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ان سب میں لیاتل قومی دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جن کے پاس عقل ہو ومینا سمیت خیز مندون من اللہ اندادن اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے پکڑا ہے اللہ کے سوا دوسرے ہی صداروں کو من دون اللہ ہی اندادن دلائل توعید کے بیان کرنے کے بعد مشرکوں کو زجر ہے اب بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں یت جنہوں نے جس نے پکڑا ہے مندون اللہ اللہ کے سوا اندادن دوسرے ہی صداروں کو شرکا کو انداز جمع نیت کی ہے ہم مثل کو کہتے ہیں یو حبو ن اللہ محبت کرتے ہیں اپنے شعر سے اللہ کی محبت کی طرح جس طرح اللہ کی محبت کا حق ہے اسی طرح شرکا سے بھی محبت کرتے ہیں یو ہبون حب اللہ ہب تعظیم الوحیت والی تقرب والی خزو والی محبت غرائب نے اسی طرح معنی کیا ہے شابد الزیز فرماتے ہیں مانند دوستی کے با خدا با داشت اللہ کی محبت کی طرح جو اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے یہ اپنے اولیاء اور شرکا سے محبت کرتے ہیں یو حب اللہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کی جاتی اللہ سے کاف صفت ہے مصدر محضوف کی حبن کحب اللہ یحبونہم حبن کحب اللہ قرآن چلتے چلتے شرک پر رت کر رہا ہے اور چلتے چلتے شرک پر ضربے لگا کے جا رہا ہے ہاں یہاں پشتوں میں ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں یحبونہم کو حب اللہ مینا کئی دئی پل شورا کا اوسرا مینا پشاند منی ددائے توب سنگت ہی اللہ دمین حاک دین اداسی مینا دخ پل و شرا کا اوسرا کہی تو عبد الماجد تفسیر ماجد میں مولانا عبد الماجد رحم اللہ فرماتے ہیں تفسیر ماجدی وہ لوگ سوچ کریں جو وظائف جیلانی کرتے ہیں جو گیارہویاں دیتے ہیں اللہ کے نام پہ خیرات کرنا اللہ کی عبادت ہے اب غیر کے نام پہ خیراتیں کرنا مولانا یوسف بنوری صاحب نے دریابادی صاحب پہ جرحہ کی تھی وہ ایک فن میں ایک چند امور میں چند تفردات میں تھی یا بعض علماء نے کہا ہے جیسے غرائب والے لکھتے ہیں کہب علیہم علیہ یو حب اللازم کحب الازمی علیہم اللہ محبت کرتے ہیں اپنے شرا کے ساتھ جیسے محبت لازم ہے ان پر اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو محبت لازمی ہے یہ وہ محبت شرا کے ساتھ کرتے ہیں او اشد حبا والذین لدینہ منو حبا الحبل اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں محبت میں اللہ کے ساتھ مومنوں کی بہت محبت مشرقوں کی محبت اپنے شرکا کے ساتھ وہ مفاد والی ہے کام ہو تو یہ ولی ہے کام نہ ہو تو یہ شیعہ ہے اکثر سننے میں یہ آئے جب کام ہو جائے ان کا تو کہتے ہیں بابا تو بہت پہنچا ہوا ہے اگر کام نہ ہوا تو کہتے ہیں یہ تو شیعہ تھا یہ تو فلان تھا یہ سرکار ٹھیک نہیں لیکن مومن کا کام ہو تب بھی اللہ اللہ اور کام نہ ہو تب بھی اللہ تو راضی ہو جا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تو شرک بلّہ و ان قتلتا و حرختہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہی صدار نہ ٹھہرانا اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا آگ میں جلا دیے جاؤ تم نے شرک نہیں کرنا جو کچھ بھی ہو جائے والذین آمنوا اشد حب للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بہت زیادہ ہے محبت میں بہت مضبوط ہے محبت میں اللہ کے ساتھ ولو یردی نزلو از یعاب انت اللہ جمیلہ شدید الزاب لو شرطیا ہے یرا سے مراد رویت قلبی اور رویت بصری دونوں ہو سکتے ہیں تو دو قسم کی تفصیر آپ سن لو لو شرطیہ یر الدین ظلم یرا سے مراد رویت قلبی اگر سمجھتے ظالم اللہدین ظلموا فائل ہے از یر العذاب از ظرف ہے ان القوت اللہ جمی مفول اول ون اللہ شدید الق عذاب یہ مفول ثانی ہے تو لو شرطیہ کا جواب شرط جزا معذوف لما فعلشر کا اگر جانتے ظالم جانتے ظالم کہ جب دیکھ لیں گے یہ عذاب کو کیا جانتے کہ ان القوت اللہ جميعا کہ طاقت اور اختیار ایک اللہ کے لیے ہے سب کا سب وان اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے اگر یہ جان لیتے کہ ان قوت اللہ جمیا ان اللہ شدید العذاب تو لما فعل یہ لوگ شرک نہ کرتے لیکن یہ جانتے نہیں کہ ان القوت اللہ جمیا یہ تو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے تھے ایک کرونا آگیا تو سپر پاور رونے لگے اب راہیں بند ہو گئیں اگر یہ جانتے کہ جب عذاب دیکھ لیں ان ال کوت علی اللہ جمی میرے اللہ کی کتنی قدرت ہے کتنے نشے میں دھت تکبر کے نشے میں دھت لوگ ورلڈ آرڈر کو क... کے دعوے دار ورلڈ آرڈر کے اور سپر پاور کے آج روزانہ ہزاروں میتیں وہ سنبھال نہیں سکتے اپنے مردوں کو دریا کی لہروں کے سپور کر رہے ہیں یوں ہی گند کی طرح انہیں زمین میں دنسا رہے ہیں کیا بڑی قوت ہے اللہ جمیا ننل قوت ہے اگر جان لیتے رویت قلبی بمان علم اگر جان لیتے ظالم جب عذاب دیکھ لیں کہ اللہ کی طاقت ہے سب کی سب سب کا سب اختیار اللہ کا ہے اور اللہ سخت عذاب والا ہے تو لما الشر کا یہ لوگ شرک نہ کرتے اور دوسرا مانا لو شرطیہ رویت سے مراد رویت بسری ہے مفول اس کا حضف ہے لو یر الدین ظلم اللہ ددین ظلم فائل ہے تو مفول حضف ہے حال انف اگر دیکھ لیتے ظالم اپنا حال اگر دیکھ لیتے ظالم اپنا حال قوت اللہ جمیان یہ علت ہے جزائے محظوفہ کے قائم مقام ون اللہ شدید العذاب یہ بھی علت ہے تو اس یارونزاب اگر دیکھ لیتے ظالم اپنے حال کو کہ جب یہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو تو لماف ال یہ شرک نہ کرتے کیوں ان قوت اللہ جميعا یہ جزائے محظوفہ کی علت ہے اس لیے شرک نہ کرتے کہ یقینا اختیار تو لاہ جمیان ایک اللہ کے لیے سب کا سب ہے وان اللہ شدید العذاب اور اس لیے شرک نہ کرتے دوسری علت کہ یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے از یہ اذ بدل ہے ماں قبل اس سے اس یارون الزابہ مبدل منہو ہے استبر الدینہ بدل ہے جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ اتبعو جن کی تابیداری کی گئی تھی یعنی پیر تھے بزرگ تھے گدی نشین تھے بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابے داری کی گئی تھی من الدینتب ان لوگوں سے جنہوں نے تابیداری کی تھی یعنی پیر مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے استاذ شاگردوں سے بیزار ہو جائیں گے واراؤلزاب اور دیکھ لیں گے دونوں اللہ کے عذاب کو وطقت باب تفعول ہے اور تفعول کی خاصیت فعل کو حاضر کرنا ہے مرتً واحدتن فوراً ایک دم کٹ جائیں گے بہ الاسباب ان کے درمیان محبت والے رشتے دنیاوی وہ سارے رشتے کٹ جائیں گے وقال دین تب اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابے کی تھی یعنی مریدین شاگرد کارکنان لو ان لنا کر رتن فن اگر ہمارے لیے ہوتا ایک دفعہ دوبارہ جانا دنیا میں تو ہم بیزار ہو جاتے ان سے کما تبر منا جس طرح کے یہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے کزالی قیوری ہم اللہ مال اسی طرح دکھا دے گا ان کو اللہ ان کے اعمال یعنی اعمال کا بدلا حسرات افسوس ہوں گے ان پر ہماہم بھی خاری جینا مینار اور نہیں ہوں گے یہ نکلنے والے جہنم کی آگ سے یہ پیر و مریدوں کا مکالمہ قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے کبھی نیک پیر موحد اور مشرق مرید اور کبھی مشرقین پیر اور مشرقین مریدین دونوں کے مکالمے ذکر ہو رہے ہیں سورہ یونس آیت نمبر اٹھائیس میں سورہ آراف آیت نمبر اٹھتیس میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں سورہ مریم آیت نمبر 81 سورہ صبا آیت نمبر 31 سورہ فرقان آیت نمبر 17 سورہ قصص آیت نمبر 62 سورہ نحل آیت نمبر 86 سورہ سعد آیت نمبر انساٹھ سورہ مومن آیت نمبر چورہتر سورہ احقاف آیت نمبر پانچ سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس یہ مختلف مکالمے ہیں ان کے جہنم میں یا ایو ہناس قلوم فلار حلالن طیبا اب شر کے فیلی کی تردید ہے تحریمات العباد کی تردید بندوں نے جو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے اسے حرام نہ جانو کیونکہ حلال حرام کے فیصلے اللہ کے دستے قدرت میں ہیں اپنی طرف سے فیصلے کرنے والے نہ بنو تحریمات لغیر اللہ یا تحریمات العباد یا یونا سلو مما فل اردی حلالن طیبہ او لوگو کھاؤ اس سے جو کہ زمین میں ہے حلال اور پاک حلال حلال کسے کہتے ہیں کلو مالمیاتی تحریم حوفی کتاب اللہ اوسنتن اوفی جائن اوقیاسن حلال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حرمت کا بیان قرآن میں نہ ہو سنت میں نہ ہو اجما اور قیاس میں نہ ہو اور طیب لایس تنقید السلیمہ طیب اس کو کہتے ہیں جس سے نفوس سلیمہ نفرت نہ کریں یا مدارک نے لکھا ہے کلما یس تلزو یس تلیزو ہر اس چیز کو طیب کہا جاتا ہے جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے یا طیب ماوافقل بدن کو کہتے ہیں جو بدن کے موافق ہو جیسے شوگر والے کے لیے چینی اور میٹھا حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے کیونکہ اس کے بدن کے لیے زرناک ہے ولی نفسی کا آلے کا حق بلڈ پریشر والے کے لیے نمک حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے کیونکہ اس کے بدن کے موافق نہیں ہے تو یا یوہن سکلو من مما فل ارد حلالا او لوگو کھاؤ اس سے جو کہ زمین میں ہے حلال کھاؤ یہ امر امر ایجاب کے لیے نہیں ہے بلکہ اعتقاد کے لیے ہے کہ اس کے کھانے کو حلال جانو ضروری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کھا لو لیکن اس کو کھانا حلال جانو مما مم فلار دی حلال کھاؤ وہ جو زمین میں ہے حلال اور پاک ولا خطوات شیطوان اور تاب نہ کرو شیطان کے قدموں کی خطوات جمع خطوا کی ہے خطوا دونوں قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ولاطت طبی رو خطوات اور تاب نہ کرو شیطان کے قدموں کی ان نغول کماد مبین یقیناً یہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر ان یامرکم مرکم بسو و یقیناً حکم کرتا ہے یہ شیطان تم کو بسوئی برائی کا ولفا شاہ اور بھی حیائی کا مالا تالمون اور اس بات کا کہ کہہ دو تم اللہ پہ وہ کچھ جو تم نہیں جانتے یعنی تقول اپنی طرف سے کرو سو انعمال کو کہتے ہیں جن کی قباحت عقل کے ساتھ معلوم ہو برا کام فاشا وہ اعمال ہیں جن کی قباحت شریعت کے ساتھ معلوم ہو امام کرتبی نے فرق کیا ہمارے مشائے خساتذ کرام فرماتے ہیں سو سے مراد اقوال شرکیہ فاشا سے مراد افعال شرکیہ ہے بعض علماء فرماتے ہیں سو ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں حد شرعی نہ ہو فاشا اس گناہ کو کہتے ہیں جس پہ شریعت میں حد بھی ہو حد سزا تو جس گناہ پہ شریعت میں سزا اور حد مقرر ہو اسے فاح کہتے ہیں جس پہ مقرر نہ ہو اسے سو کہتے ہیں لفظی معنی سو بمانے برائی فا بمانے بے حیائی یہاں کرتبی نے بہت کمال کیا ہے صاحلب نے عبد اللہ کا قول ذکر کیا ہے حضرت صاحلب ابن عبداللہ فرماتے ہیں ان فی صلاسن ان فی صلاسطن نجات تین کاموں میں ہے بچاؤ تین کاموں میں ہے عقل الحلالی و ادا الفرائض و اقتداؤ بن نبی تین چیزوں میں نجات ہے ایک حلال کھانا عقل الحلالی دوسرا اداء الفرائض فرائض کی ادائیگی تیسرا ول اقتداؤ بن نبی نبی کی تابے صلی اللہ علیہ وسلم سعید ابن یزید لکھتے ہیں کہ علم کا نچوڑ پانچ امور پر ہے علم کا نچوڑ پانچ چیزوں پر ہے ایک معرفت اللہ از وج اللہ اللہ کی معرفت دوسرا معرفت الحق حق کی پہچان تیسرا ول اخلاص ہو اخلاص العمل تعالی عمل کو خاص کرنا اللہ کے لیے چوتھا والعمل وال سنتی عمل سنت کے موافق کرنا اور پانچواں وا اقل الحلالی حلال کھانا چھ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اربا ول حرام و سخت ولغل ول سوت سے اپنے آپ کو بچاؤ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ سخت سخت حرام کو کہتے غلول زیاتی سے اپنے آپ کو بچاؤ مکرو سے بھی بچاؤ شبہات مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہارا علم نافے ہو جائے گا پانچ کام کر لو چھ سے اپنے آپ کو بچا لو پانچ اور چھ گیارہ باتیں علم کے لیے ضروری ہیں علم کے نفع کے لیے یہ نوٹ کر لیں اللہ حدیث سے بخاری ہے نبی علیہ تو السلام نے فرمایا تھا الحلال و والحرام و و حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے وہ بے نہ اس حلال الحرام کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جسے مشتبیہات کہتے ہیں جس میں حلت کا بھی شبہ حرمت کا بھی شبہ ہو فمانتا کا شبہات جس نے متشابہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تو فقد استبرال دینی و عرضی ہی اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر لی او کما کالا علیہ السلام اللہ اللہ یا یوناس او لوگو کھاؤ سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاک اور تابے نہ کرو شیطان کے قدموں کی یقینا یہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر تو دشمن ہے نہ دشمنی کرو نہ شیطان سے دوستی کیوں کر بیٹھے ان نمایام رکم یقیناً یہ شیطان حکم کرتا ہے تم کو بسائی برے کاموں کا اور بے حیائی کا برائی کا اور بے حیائی کا وانتقول اللہ ہمالا تالمون اور حکم کرتا ہے اس بات کا کہ کہو تم اللہ پر وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے ہو اب زجر بھی استدلال باطل زجر بھی استدلال الباطل باطل دلیل مشرقوں کی کیا ہے شرک کے اس بات کے لیے تقلید الارا علابہ ہم گیارہویں اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا دیا کرتے تھے میرے دادا میری دادی کو لے جایا کرتے تھے معین الدین چشتی کی درگاہ پہ فلان زیارت اور درگاہ میں لے جایا کرتے تھے میرے دادا زیارتوں میں بحل ذبح کرتے تھے بکرے ذبح کرتے تھے اچھا وی داقی متبیان ذل اللہ جب کہا جائے ان کو تابے داری کرو اس کی جو اللہ نے بھیجی ہے قالو تو یہ کہتے ہیں بل نہیں نہیں مانزل اللہ کی تابداری نہیں کرتے بلکہ نہ تبی عمال فینا علیہ ہم تو تاب داری کرتے ہیں اس کی کہ پایا ہے ہم نے اس پر اپنے آبا کو ہم نے جس طریقے پہ اپنے آباؤ باپ داداؤں کو پایا ہے بس ہم اسی کتابیں ہیں اول کا نابا کلو نش اون اگر اگرچہ ہوں آبا ان کے کہ نہیں سمجھتے ہوں کسی چیز پر اور نہ سیدھی راہ پہ ہوں آبا ان کے ناسمجھ لاقلو لا نشین ہوں جو حالا لا تدون ہوں گمراہ ہوں تو ان کی تابے داری کیوں کرتے ہو زجر بے تبائل آبائل جاہرینہ وینا تو ایک طرف تقلید مضموم سے منع کیا تو دوسری طرف تقلید ممدوح کا اشارہ دیا کہ جب آبا علماء ہوں اور یہ تدون ہوں تو ان کی تابداری کرنی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر اٹھتیس سورہ یوسف کی وت تبات ملت آبائی وتات ملت, آبَائِ مِلَّتَ آبَائِ یا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ میں وت طب من من انا بلیہ وت سبیلا من انا بلیہ یا حضر علیہ السلام موس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں سورہ کاف کی آیت نمبر ستر میں فینا تنی فلا تس النی انشئی تو ان آبا کی تاب جو کہ علماء ہیں یہ تدون ہدایت یافتہ ہیں ان کی تاب اور تقلید مضموم نہیں ہے ممدو ہے جو لوگ اس آیت کے سہارے تقلید ممدوح کی بھی تردید کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے دلائل ابو بکر جساس اپنی تفسیر احکام القرآن صفحہ نمبر 183 جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں وہ منہا انعامی علیہ تقلید العلمائی فی احکامل حوادی سے امی علماء کی تقلید کریں گے احکام فرعیہ میں قرطبی بھی لکھتے ہیں دوسری جل دو سو گیارہ پہ امت تقلید و فلحق فاصل من اصول دین و من اسم المسلمین تقلید حق میں علماء کی تابیداری یہ فاصل ہے اصول دین میں اور مسلمانوں کے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے یرج الجاہل المقصر عن اندر کے نظرے جاہل اسی تقلید کے ذریعے دین پہ عمل کرے گا جو کہ دین کو سمجھنے والا نہ ہو قرطبی نے صفحہ دو سو بارہ دوسری جل میں پھر لکھا فورید فرد لا العامی الدیلا بستمبات الحکامی منصولہ علی عدم اہلیتی ہی فیما فورید عامی پہ فرض کی گئی ہے وہ عامی جو احکام کا استعمال دین کے اصول سے نہیں کر سکتا لہدم یہ اہلیتی ہی اہلیت کی غیر موجودگی کی وجہ سے فیما لا عالم تو ات تقلید اس پہ تقلید فرض کی گئی ہے مستدرک میں بھی ہے حاکم نے لکھا ہے اول المر فکاہا علما ہے تو قرآن نے کہا یادین آمن آتی اللہ واطی اور رسول و اول الامر امن کو پہلی جلسف صفحہ 133 شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفصیر میں لکھتے ہیں وبا و باز از مفسرین نسمع رابر تقلید و ناقل و رابر اجتہاد حمل کردن کہ ہر دو را نجات تقلید پر اور نا اجتہاد پہ حمل کرتے ہیں کہ اس میں نجات ہے تفسیر یعقوب کرخی صفحہ بارہ اور دوسری دوسرے علم قاضی صاحب لکھتے ہیں بے زاوی پہلی جلد صفحہ چار سو سینتالیس پہ فین شرآ بالعامی اتباء العالم شریعت نے واجب کیا ہے عامی پر عالم کی تابے کو پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں حجت اللہ البالغ میں حجت اللہ میں جلسفہ چار سو اکتیس پہ منحانہ ہا ہاد مزاہبل اربال المدنا تلمحر باب باندھا ہے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں۔ باب حکم تقلیدی و رد دیا ابن ہضم فی تحریمی ابن ہزم پہ رد کیا ہے کہ وہ تقریر کو حرام جانتے ہیں تو من منحانہ ہا ہادل مزاحبلبل اربالمدنا المحرہ قد اجتماع تلا ساری امت اس پہ متفق ہے اومی من تدبی ہی منہا علی جواز تقرید یا المنا حادا وفی زالی کا من المسالے اس میں بہت سے مسالے ہیں مالا اقفا ولا سی ما فی هذا زمان اس کی ضرورت ہے اس زمانے پھر صفح چار سو بیالیس پہ لکھتے ان العامی و علیہ تقلید العالم انکانہ یا تمید و اعلیٰ عامی پہ واجب ہے تقلید عالم کی کہ وہ فتوی پہ اعتماد کرنے والا الملل و شارستانی کی دوسری جلسفہ دو سو ایک مدارج السالقین ابن قیم کی دوسری جلسفہ بہان میں مکتوبات شیخ احمد سرہندی کی دوسری جلسفہ ایک سو پچپن پہ الحتسام امام شاطیبی کی دوسری جلسفہ چوالیس سر. اصول سرخسی دوسری جل صفحہ ایک سو انتالیس مختصر فتح ابنتینیا کا صفحہ پانچ سو چھپن فتحو لجنا پانچویں جل صفحہ چھتیس سینتیس اور بیالیس پہ تقلید کی سحریاب اور بہترین بحث کی ہے ان سارے علماء نے کہ تقلید مجموع فتح اٹھارہویں جل صفحہ بیالیس پہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ ان کانف علم سعالتی قولان سیانت النسان میں محمد بشیر سے سوانی نے بھی یہ لکھا ہے فین کان فلمسلتی فی قولان اگر کسی مسئلہ میں دو اقوال ہوں تو فین کان ال انسان و تظہر الحو رجحان الفیہادی اگر انسان کو ان دونوں قولین میں راج مرجو معلوم ہوتا ہو تو ٹھیک ہے یہ خود اپنے اشتہاد پہ عمل کر کے راج مرجو معلوم کر کے مرجو کو چھوڑ دے راجے پہ عمل کر دے و کلاما الدین فی بیان یار جہل قولین اگر یہ استعداد کسی کا نہ ہو تو پھر تقلید کرے گا ان علماء کا جس پہ امت نے اعتماد کیا ہے امت نے آئم اربا کو خاص کیا ہے فی بیان جہل قولین اب دیکھیں تقلید کا مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں لیکن امام کو نبی نہیں مانتے وہ مشتحد تھے ان کی خطائی کا احتمال ہے اور جس مسئلے میں وہ خطا ہوئے اس میں ہم نے امام کی تقلید کو چھوڑ دیا امام کی تقلید کو چھوڑ دیا صاحبین نے چھوڑا ہے اپنے شاگرد اور اپنے رفقان امام کا خلاف کیا ہے تو مسئلہ کہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے فتو کا نام نہیں ہے بلکہ اسی فیصد مختلف انفیہ مسائل میں صاحبین کے اقوال پہ فتویٰ ہے اور یہ تقلید غیر منصوصی مسائل میں ہے غیر منصوصی مسائل کا یہ مطلب جس پہ نس سری وارد نہ ہو جس مسئلے میں وہ نس سری وارد ہے تو اس میں ہم تقلید نہیں کرتے ہم عقائد اور اصول میں بھی تقلید نہیں کرتے فروں میں احکام میں تقلید کرتے تو دین پہ عمل کرنا سب پہ واجب ہے لیکن دین کا علم سب کے پاس نہیں ہے تو یہ بے علم لوگ دین پہ عمل تقلید کی برکت سے ہی تو کرتے ہیں کہ علم والوں کی تابیداری کرتے ہیں بس اللہ ذکر کن تم لالم نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل کو بھیج رہے تھے یمن فرمایا بیما تقزیہ معاض اے معاض کس چیز کے ذریعے فیصلے کرو گے لوگوں کے قالبی کتاب اللہ معاض نے فرمایا اللہ کی کتاب پہ فیصلے کروں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تجد فی اگر تم ایک مسئلہ اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے ہوگا تو صحیح لیکن تمہیں نہ ملے تو پھر تو معاذ نے فرمایا بھی سنت رسول اللہ ہی اللہ کے رسول کی سنت پہ فیصلے کروں گا نبی علیہ السلات و نے فرمایا علم تجد فی اگر اللہ کے نبی کی سنت میں بھی تم ایک فیصلے کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے خالہ تو معاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اج تو ہی برائی ولم آلو میں اپنی رائے کے ذریعے اشتہاد کروں گا کمی نہیں کروں گا قرآن و سنت پہ اشتہاد کر کے لوگوں کے مسائل حل کروں گا میں والم آلو کمی نہیں کروں گا کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو حدیث کو ضعیف کس نے کہا قرآن نے کہا حدیث نے کہا لیکن علماء نے ہی کہا ہے نا تو جب علماء کی تقلید تم نہیں مانتے ہو علما کی قول کو حجت نہیں مانتے ہو تو حدیث کو ضعیف کیسے کہتے ہو تو تقلید ممدوح تقلید ممدوح کا اشارہ ہے جب آبا لا یاقلون اشے ولا تدن ہوں تو ان کی تابیداری نہ کرو جبکہ علماء اور ہدایت یافتہ عطقیہ صلاحہ اولیاء ہوں تو ان کی تابیداری کرنی چاہیے اور مصل اللہ کفرو کم صلی اللہ دعا یہ پھر زجر ہے مشرقوں کو مثال ان لوگوں کی کفرو جنہوں نے انکار کیا اللہ کی توحید سے کا جیسے مثال اس آدمی کی ین جو آواز دیتا ہے بما لا يسمعو ان جانوروں کو لا يسمعو جو نہیں سنتے اللہ دعا ام ون مگر آواز اور پکار دعا من قریب ون دا لمبعید تفصیل المورا موراغیب نزدیک سے بھی آواز سنتے ہیں اور دور سے بھی پکار کو سنتے ہیں جانور اسی طرح جانور صرف آواز کو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ اس آواز کا مطلب کیا ہے مانا کیا ہے یہ لوگ بھی آپ کی بات کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں مصل اللہ ددینہ کفرو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے توحید سے انکار کیا ہے جیسے مثال ان لوگوں کی جیسے مثال اس آدمی کی انعی کو جو آواز دیتا ہے بما لا الا اللہ و ندا ان جانوروں کو جو نہیں سنتے مگر آواز اور پکار سمن سم یہ گونگے ہیں حق کے بیان سے بک سمن سم یہ بہرے ہیں حق کے سننے سے بک من گونگے ہیں حق کے بیان سے عمیون اندھے ہیں حق کو دیکھنے سے ایسے گونگے بہرے اور اندھے تو نہیں ہیں لیکن بہرے حق کو سننے سے گونگے حق کو بولنے سے اومین اندھے حق کو دیکھنے سے فہم لا یا کلون تو یہ نہیں سمجھتے عقل نہیں ہے ان میں یادینا منو کلو من قیبات مارا زکنا کم او ایمان والو کھاؤ پاکیزہ میں سے پہلے یا الناس سے خطاب تھا خطاب عام کلو ما فلار طیب اب خطاب خاص ہے ایمان والوں کو او ایمان والو کھاؤ من طیبات پاکی ذما سے رزقناکم جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا اللہ کی نعمتوں کا ان اللہ کی توحید کو مان لو ان تم یا ہوتا اگر ہو تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے یہاں ان تالیخ کے لیے نہیں ہے بلکہ تصوید کے لیے ہے ہاں تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اب کرتے رہو تصوید کے لیے انما حرم کمل بھی غیر اللہ یہ اب تحریمات اللہ کا بیان ہے اور انما حاصر کا کلمہ ہے یقیناً حرام کیا ہے اللہ نے تم پر میتا مردار ودم اور خون بہتا ہوا دمم مصفوحا سورہ نام کی آیت نمبر 145 میں تخصیص ہے جو خون جانور کے گوش میں رہ جائے تو گوش کو دھونا ضروری نہیں ہے پکانے کے لیے وہ لحمل خنزیرو خنزیر کا گوش خنزیر تو سب کا سب حرام ہے لیکن گوش جز اعظم منتفع بھی ہے اس لیے گوشت کو ذکر کیا وہ ماں اوہل بھی غیر اللہ اور حرام ہے وہ کلمہ اور یہ وہ بات کہ آواز کی جائے اس کے ذریعے غیر اللہ کے لیے کسی چیز پر یہ چار چیزیں حرام ہے کیا اس کے علاوہ اور حرام نہیں ہے کہ ان حرمہ کے ساتھ حسر کیا نہیں اور حرام بھی ہے لیکن حسر یہ رد ہے ما زامہ حل عرب پر عرب دوسرے حرام کو حرام مانتے تھے ان چار حراموں کو حرام نہیں مانتے تھے ان کو حلال کہتے تھے جن چاروں میں سے سب سے زیادہ حرام ما اوہل بھی غیر اللہ اوہلا سے مراد کیا ہے بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں ما زوبحہ کے ساتھ اس کو تفسیر بالمصداق کہتے ہیں کہ جو چیز ذبح کی جائے غیر اللہ کے نام پہ وہ حرام ہے جو ذبح کرنے والی نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے کیا وہ بھی حرام ہے تو پھر ما اولہ اوہلا او بمانے رفع ال ہے اہلال رفع ال کو کہتے ہیں جیسے عرب کہتے اہل السبیو اذا رفع بلبو کا جب بچہ رونے لگے تو کہتے اہل السبیو یا تو بل ہلال میں نے چاند دیکھ کے چیخ لگائی او چاند نکل آیا چاند نظر آ گیا یا ال موتمر احل ال اذا رفع سوتہ بت معتمر نے آواز بلند کی جب تلبیہ پڑا باواز بلند تو ہر وہ چیز حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اوہلہ بھی جس پہ آواز کی جائے کلمہ پڑا جائے غیر اللہ کے لیے کہ یہ فلان بابا کی نظر ہے یہ فلان کے نام کی نیاز ہے تو یہ حرام ہے قرآن نے اسے سات بار حرام کہا ہے اس سے پہلے میں اوہلہ کا آپ کو بتا دوں دلیل اوہلہ بمان کلمہ اور آواز بلند کرنا فتح عزیزیہ تفصیر عزیزی, تفسیر عزیزی شاہ صاحب فرماتے ہیں اہلال رابر ذبح حمل کردن خلاف خلاف نقل و عرف است و ہرگز در لغت عربی بمان زبحان ہیچ جا نہ آمد احلال کو زبا پہ حمل کرنا خلاف لغت اور عرف ہے اہلال عربی کی زبان میں خلاف لغت و عرف است احلال عربی کی زبان میں کہیں بھی ذبح کے معنی میں نہیں آیا بلکہ اہلال در لغت عرب بمانے بلند کردن آواز و شہرت دادن اور یہی مثالیں وہ ذکر کرتے استحل تصبیل تو بل بالحلال تو یہ معانی انہوں نے ذکر کیے ہیں اب تمام علماء دیوبن اس کو حرام کہتے ہیں جو چیز غیر اللہ کے نام پہ نظر مانی جائے ہاں اہل بریل کے بعض رضا خانی بریلوی وہ اسے حلال جانتے ہیں فت العزیز صفح سات سو چالیس یہ عبارت ہے لو ان نہ مسلم زباح زبی نے یہ ذکر کی ہے یہ فت العزیز کی عبارت نہیں ہے لو ان نہ مسلمن زب زب ہن و قسد اب زبی الہ غیر اللہ سارا مرتدن و زبی ہتو مرتدن یہ تفسیر کبیر کی پانچویں جل سفگیارہ پہ ہے اگر مسلمان نے اللہ کے سوا کسی اور کے تقرب کے لیے کوئی چیز ذبح کی تو یہ مرتد بن گیا اور اس کی اس کا زبیحہ مرتد کی ضبیحا ہے حرام ہے اب یہ حرام جو چار ذکر ہوئے ہیں جس ترتیب سے قرآن نے ذکر کیا ہے اسی ترتیب سے اس میں حرمت بھی ہے اسی ترتیب میں سے اس میں حرمت بھی ہے پہلے میتا میتا تھوڑی حرام ہے دوسرے حرام کی نسبت سے یہ حلال جانور زبا ہونے سے رہ جائے اور بغیر زبہ کے ذبح شرعی کے بغیر مر جائے اسے میتا کہتے ہیں کیونکہ اس کا خون گوش میں رہ جاتا ہے اور اکثر بیماریاں خون میں ہوتی ہے تو اللہ نے اسے حرام کر دیا وا دم سے مراد دمے مسو ہے جیسے کہ سوریا نام کی آیت نمبر 145 میں تصریح ہے لہم خنزیر جنزیر جی نجس العین ہے اور اس کے حرمت کی وجہ عدت سابرین میں ابن قیم نے ذکر کی ہے ولے سفل بہائے میں لوتی ان سے جانوروں میں مذکر مذکر کے ساتھ بدفیلی کرنے والا خنزیر ہے اسی لیے اللہ نے انسان پہ حرام کر دیا کہ یہ صفت انسان میں نہ آئے و اور حرام ہے وہ کلمہ ماں اوہلبی غیر اللہ اس کو آخر میں ذکر کیا طبقات میں ابن ساد نے لکھا ہے جس طرح ترتیب قرآن نے ذکر کی اسی ترتیب سے اس میں حرمت ہے کیا مانا میتا میں دم سے کم حرمت ہے دم میں میتا سے زیادہ ہے پھر لہم خنزیر میں دم سے زیادہ حرمت ہے اور ما اہل بحلی غیر اللہ میں سب سے زیادہ حرمت ہے کیوں یہ پہلے تین میتا دم اور لحم خنزیر اس کی حرمت احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ماہ اوہلہ لی غیر بحیلی غیر اللہ یہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والے حرام ہے اسی لیے اس کو آخر میں ذکر کیا تو حالت استراری میں جب یہ چار چیزیں پڑی ہوں اور کھانے کی ضرورت ہو تو میتا سے کھائے گا دم اور لحم خنزیر اور ماں اہل بھی غیر اللہ سے غیر اللہ کی نظر و نیاز سے نہیں کھائے گا بقدر حاجت اگر میتا نہیں دوسری تین ہے تو خون سے کھا لے گا لحم خنزیر اور بابا کی نظر اور نیاز کو چھوڑ دے گا اور اگر لاہ میں خینزیر ہے اور بابا کے نام پہ پکی ہوئی دیگ ہے تو خنزیر کا گوش بقدر حاجت کھا لے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لیکن غیر اللہ کی نظر نہ کھائے یہ سب سے بڑی حرام ہے خطیب صاحب نے الکفائے میں روایت ذکر کی ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطیب بغدادی نے ایک دفعہ حضرت سلمان نے فرمایا دخل رج ال جنت بزابی و دخل رج الار بابی ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا تھا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا تھا کالو کئی فضالی کیا سلمان ساتھیوں نے کہا یہ کیسے تھا یہ سلمان کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سلمان نے فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تھا مر رجولانیا قوم لہم سن دو آدمی جا رہے تھے قوم کے راستے پر ایک گاؤں سے گزر رہے تھے راستے کے کنارے لہم سن ان, ان کی ایک درگاہ تھی غیر اللہ کے پوجا پاٹھ کی جگہ تھی اس جگہ سے اس راستے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ اس درگاہ کے نام پہ نظر نیاز گرانا دیتے تھے یہ ایک آدمی جب گزر رہا تھا تو اس کو منجاوروں نے کہا قرب اس درگاہ کے نام پہ شکرانہ دے دو اس نے کہا معندی شہ ان میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ دستور ہے کہ یہاں سے گزرنے والا درگاہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز پیش کرے گا اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے منجوروں نے کہا کہ قرب ولو زبابن ایک مکھی پکڑ لو اور اس درگاہ کے نام پہ دے دو ہم تجھے راہ دے دیں گے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کھڑے رہو اس راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں فمدہ اس نے ہاتھ پھیلا کے مکھی کو پکڑا اور مکھی کو پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ اس درگاہ کے نام پہ اس سنم کے نام پہ ہوا فخلو لہو سبی له اس, کی اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ چلا گیا فماتفا دخل انارا یہ مر گیا تو اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا اب دیکھ میں کتنی مکھیاں آئیں گی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے اور دوسرا آدمی جب جا رہا تھا اسے کہا کرب اس نے کہا مندی شے ان میرے پاس کچھ نہیں انہوں نے کہا کرب البابن ایک مکھی پکڑ کے درگاہ کے نام پہ نظر کر دو تو اس نے کہا ما کنتلی اتربا دون ان دون اللہ آزو جل شن میں اللہ کے سوا کسی کے نام کی کوئی نظر نیاز نہیں دیا کرتا گیارہویں بارہویں نہیں دیا کرتا تو فضا رب کہو انہوں نے تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی فما تا تو یہ شہید ہو گیا فدخل الجنہ جنت پہنچ گیا توحید کے مسئلے پہ قائم دائم رہنے والا جنتی تو اتنی بری چیز ہے نظر غیر اللہ کی قرآن نے سات دفعہ اسے حرام کہا ایک یہاں سورہ بقر کی 173 نمبر آیت دوسرا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر تین تیسرا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر نبے چوتھی بار سورہ انعام کی آیت نمبر 121 پانچویں بار سورہ انعام کی آیت نمبر 145 چھٹی بار سورہ نہل کی آیت نمبر ایک سو پندرہ اور ساتویں بار سورہ حج کی آیت نمبر تیس سات دفعہ اسے حرام کہا سات دفعہ حرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا حرام ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤ ہاں جی پیر بابا علیہ الرحمت جن کا نام سید علی ترمیزی تھا ہمارے خیبر پختنخوا میں ان کی درگاہ بہت مشہور ہے ان دل پیر بابا پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں دور دور علاقوں سے بنیر میں ہیں ان کا اپنا نام سید علی ترمیزی تھا ان کے ملفوظات ہیں ان کے شاگرد اخون درویزہ بابا نے لکھے ہیں صفحہ ایک سو پہ لکھتے ہیں در حدیث وارد شو حدیث میں آیا ہے ملعون من ذبح علی غیر اللہ تعالی لانتی ہے وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرے خیرات کرے نظر نیاز کرے پھر فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبح کیا جانور یا کسی اور کے نام کی کوئی خیرات کی تو فضا بھی ہو مشرقن ومرات ہو یہ ذبح کرنے والا غیر اللہ کے نام پر یہ مشرک ہے جو چیز اس نے ذبح کی ہے وہ مردار ہے میتا ہے ومرات ہو نہ اس کی بیوی طلاق ہے طلاق باینہ کے ساتھ کیونکہ نکاح تو حکم ہے احکامات شرعیہ میں سے اور احکامات کی بنا عقیدے پہ ہوا کرتی اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تو وبرات ہو اولاد اس کی حلالی نہیں ہو سکتی اللہ اللہ ان حرم علیکم رمالی بے شک حرام کیا ہے اللہ نے تم پر مردار و دما اور بہتا ہوا خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما بھیلی لغیر اللہ اور حرام ہے وہ کلمہ وہ بات کے آواز کی جائے اس کے ذریعے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے فمانی ترغیر باغی والا عاد جو کوئی محتاج ہو جائے نہ ہو یہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا اور پھر علماء تفسیر نے استرار کی تین حالتیں ذکر کی ہیں تین قسمیں ذکر کی ہیں ایک استرار فقری ہے فقر اور غریبی کی وجہ سے کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا یہ چار حرام پڑے ہیں تو بتر تیو اس سے کھائے گا میتا کھائے گا تینوں کو چھوڑ دے گا میتا نہیں اور تین ہے تو دم کھائے گا دوسروں کو چھوڑ دے گا دم بھی نہیں ہے لہمے خنزیر اور بابا کی نظر پڑی ہے تو خنزیر کے گوشت سے بقدر حاجت کھائے گا غیر اللہ کی نظر کو ہاتھ نہیں لگائے گا استرار فقری جیسے ایک صحابی نے نبی علیہ السلط والسلام سے کہا تھا صبح اور شام میرے لیے صرف ایک پیالہ دودھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے اور ہم افراد زیادہ ہیں کیا کریں تو یہ فقر فق استرار فقری تھا دوسرا استرار جوعی ہے فقیر نہیں آجز اور غریب نہیں لیکن کہیں بھوک ایسی لگی کہ مرنے کے قریب ہے بھوک کی وجہ سے تو پھر یہ کھا سکتا ہے بقدر حاجت اور تیسرا استرار کر ہی ہے زور زبردستی کسی نے تمہارے اوپر بندوق رکھ کے تمہیں زور زبردستی سے کاب یہ کھاؤ یہاں یہ تینوں قسم کی استرار مراد ہے فقری جوعی اور کر ہی فت العزیز میں شاہ صاحب نے لکھا صفحہ چار سو چ... سات سو چالیس پہ غیر اللہ کی نظر کتے سے زیادہ ہی مردار ہے اسے قرآن نے نج... نجس کا تو فمانستر غیر باغن جو کوئی محتاج ہو گیا غیر باغن غیر باغن یعنی مزے لینے والا نہ ہو ولا دن اور نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہو کہ بہت کھالے یا غیر باغن حلال نہ جاننے والا ہو ولا آدن اور اپنے ساتھ لے جانے والا بھی نہ ہو کہ ساتھ لے بھی جائے یا غیر باغن نہ ہو بغاوت کرنے والے انچار ان کو ڈھونڈنے والا ولا عادن اور نہ ہو آدن عادت بنانے والا کہ پھر پھر آ کے دوبارہ دوبارہ آ کے یہ کھائے تب. یا غیر باغ نے غیرا للجماعت ولا آدن اے ولا مبتی ان مخالف ل معالم التنزیل میں بغوی نے یہ معنی کیا بہترین نہ ہو یہ جدا ہونے والا جماعت سے ولا آدن دن اور نہ ہو یہ مبتد مخالف لسن معالم التنزیل بغوی کی یا غیر باغن اے غیر راضن بھی ولا ع اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو خطیب شربینی نے سراج المنیر میں یہ معنی کیا ہے نہ ہو بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو محتاجی کی وجہ سے بقدر حاجت کھانے والا ہو تو فلا اسما علیہ نہیں ہے گناہ اس پر ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الدین مان ذلنا من من الكتاب یہ پھر زجر ہے زجر بکتمان الحق یکمون یقیناً وہ لوگ مسئلہ مشکل تھا بیان کرنا ہوگا اور نہ بیان کرنے پہ وعید ہوگی بے شک وہ لوگ یک تمون مان ضل اللہ منل جو کہ چھپاتے ہیں وہ جو کہ نازل کیا ہے اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے کتاب سے اللہ نے جو مسئلہ نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں ویش ترون نبی سمن اور لیتے ہیں اس پہ دنیا تھوڑی اشترا یعنی لوگوں کی طبیعت کے مطابق مال دولت کے لیے مسئلہ چھپاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اشترا سے مراد یہ اشترا ہے یہ اجرت حرام ہے امام ابکر جساس نے اپنی احکام القرآن میں اس پہ تفصیل کی ہے ایک سو پچیس نمبر صفح پہ ویشترونی سبن کلیلا اور لیتے ہیں اس پر دنیا تھوڑی الائی کمایا کلو نفی مل ملنار یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ جو چیز موجب لن نار ہو اس سے تعبیر کی آگ یہ اشترا آیات اللہ تلّہ اشترا کتاب یہ موجب لن نار ہے تو اس سے تعبیر کی نار کے ساتھ اس چیز کا کھانا جس جو جہنم کا سبب بنے اس کا کھانا آگ کا کھانا ہے تو لائے کمایا نفی بتو نہیں یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ولائی کلی محم اللہ مل اور بات نہیں کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دینا یہ کن ہے اللہ کی غزب سے اللہ کی غزب سے کنایا مانا یہ اللہ ان سے ناراض اور ناراضگی کی وجہ سے ان سے باتیں نہیں کرے گا قیامت کے دن یہ بات رحمت والی مراد ہے ہاں غضب اور قہر والی باتیں تو ثابت ہے قرآن سے ولا یوزک کی اور نہیں پاک کرے گا ان کو عذاب سے اللہ ان کو عذابوں سے پاک نہیں کرے گا یا ان کو ان کے باطل عقائد سے پاک نہیں کرتا والم عذاب العلیم اور ان کے لیے عذاب دردناک دیکھیے جرم ایک تھا اشترا بھی آیا اللہ کے تمام مانزل اللہ من الكتاب کا لیکن اس کی سزائیں چار ایک مایا کلو نفیبت دوسرا ولاو کل محم اللہ ملقیامہ تیسرا ولاو زکیم اور چوتھا ولا معذاب العلیم ایک جرم کی چار سزائیں کیونکہ جرم بہت بڑا ہے جرم بہت بڑا ہے الذین اشتروا بل ہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر دی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں والعذاب بل مغفرا پسند کر دی عذاب کو مغفرت کے مقابلے میں ضلالت شرک بال ہدایت توحید آذاب کتمان حق مغفرت بیان حق تو فما اسبرحم نار فما مما یا تعجب کے لیے ہے یا استفام کے لیے ہے فما برہم اے ایو شی ان آ النار عالنار یہ تو ان کی حماقت ہے یا ایوش ان اس برحم عمل النار تو کیا چیز ہے جس نے ان کو مضبوط کر دیا جہنم والے عمل پر کیا چیز ہے فما تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں ہے یہ نا مراد مبتدین اور مشرقین کو جہنم میں لے جانے والی چیز یہ ہے فماس برحم النار ظال بِأَنَّ اللَّهَ اللہ ن زل کتاب یہ اس وجہ سے کہ یقیناً اللہ نے نازل کی ہے کتاب بالحقل زہار الحق عالیہ اسبات الحق عالی بیان الحق حق اظہار اور اثبات اور بیان کے لیے وہ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اللہ کی کتاب میں کتاب میں اختلاف کرتے لفی شقاقم بعید خامخا خلاف دور میں ہیں شقاقم بعید مقصد مضبوط گمراہی میں ہیں مضبوط گمراہی میں ہے حق سے دور گمراہی میں ہے تو دوسرا حصہ ختم ہوا اس دوسرے حصے میں دوسرا مقصدی یہ دعویٰ ذکر ہوا کہ جو کہ اس بات رسالت تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات تھا منکرین رسالت کے نو شبہات کے جوابات ہوئے۔ لیسل بیرانت وللوجوہکم قبل المشرقی والمغربی ولکن البیر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والكتاب والنبین اب یہاں سے سورۃ البقرہ کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 253 تک ہے 177 سے لے کر دو سو ترپن تک اس میں جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تیسرا مقصدی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور جہاد کی ابتدائی منزل کا بیان ہو رہا ہے جہاد کی تفصیل ہم نے اصول قرآن میں کی تھی آپ نے وہ یاد کیا ہوگا جہاد کی تین منازل میں سے ایک ابتدائی منزل ہے جس ابتدائی منزل کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس کا بیان اس حصے میں ہے جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے تین ضروریات ایک تہذیب الاخلاق دوسرا سیاست مدنی اور تیسرا تدبیر منزل اگر اب آسان کر کے پڑھیں تو اس طرح ایک مجاہد کی ٹریننگ دوسری ملک کی اصلاح اور تیسری گھر کی اصلاح مجاہد تو اسی وقت جہاد کے لیے جا سکے گا جب وہ ٹریننگ شدہ ہو تربیت یافتہ ہو تو صحیح جہاد کر سکے گا ورنہ جہاد فائدے کی جگہ نقصان کر دے گا اس کا تو اس آیت 177 میں مجاہد کی ٹریننگ کے لیے دس صفات بیان ہو رہی ہیں جن میں سے پانچ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور پانچ کا تعلق عمل کے ساتھ ہے ملک کے اصلاح کے لیے چار قوانین پہلا قانون ایک سو نمبر آئے حکم القصاص ملک میں قصاص کا قاتل کے لیے قصاص کا حکم نافذ کرو یا امن الذین علیہ مل علیکم القصاص فی قتلا دوسرا حکم ملک کی اصلاح کے لیے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی شرعی آیت نمبر 180 میں یا اس طرح کو تقسیم الاموال بالفرائض فراعی من مقدر اللہ تعالی اللہ کی طرف سے جس قانون پہ مال اور میراث کے تقسیم کرنے کا بیان ہوا ہے اللہ کے حکم کے مطابق قانون شرعی کے مطابق میت کی مال اور میراث کو تقسیم کیا جائے تو ملک میں اصلاح ہوگی ملک میں فساد ختم ہوں گے تیسرا قانون ملک کی اصلاح کے لیے سیاست مدنی کے لیے آیت نمبر 183 میں حکم سو مل ارتباط نفس روزے کا حکم نفس کو باندھنے کے لیے قابو کرنے کے لیے کیونکہ نفسانی خواہشات جس معاشرے میں عام ہو جائیں وہاں فساد پھیلتے ہیں اور چوتھا قانون اور حکم ملک کی اصلاح کے لیے نہیں عنل ارتشا یہ حکم سوم آیت نمبر 183 میں ہے اور نہیں عنل ارتشا 188 نمبر آیت 188 نہیں عنل ارتشا رشوت سے ممانات جس ملک میں رشوت عام ہوتی ہے وہاں فساد بھی ہوتے ہیں عام گھر کی اصلاح کے لیے اٹھارہ قوانین ہیں اٹھارہ پہلا قانون گھر کا بڑا گھر والوں پہ مناسب خرچہ کرے گا کیونکہ بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے یس ماذا ينفقون فکون آیت نمبر دو سو پندرہ میں دوسرا قانون گھر کا بڑا مدافع ہوگا مجاہد ہوگا آیت نمبر دو سو سولہ میں کتب علیکم کو تفصیل اپنی جگہ پہ کریں گے انشاءاللہ تیسرا حکم زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کرے گا حکم قتال فی اشور الحرم کا آیت نمبر دو سو ستارہ میں چوتھا حکم تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان نہیں کرے گا اس پہ حکم نہیں عنل الخمر والمیسر میسر آیت نمبر دو سو انیس میں پانچواں حکم اصلاح ال آیت نمبر دو سو بیس میں ویسل کا انل یتامہ کل اسلح خیر چھٹا حکم نہیں عنل نکاح مشرقات مشرقوں سے نکاح نہ کرو آیت نمبر دو سو اکیس میں ساتواں حکم نہیں عنلا فعال ممنوع جمع فی حالت الحیض منع ہے دو سو بائیس نمبر آیت آٹھوہ حکم مقصد الجما آیت نمبر دو سو تریس نواں حکم نہیں عنیلا اقوال ولا ولاج اللہ اور آیت نمبر دو سو چوبیس دسواں حکم حکم اللہ جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کر دے خاون گیارہواں حکم حکم الطلاق حکم اللہ آیت نمبر دو سو چھبیس اور حکم الطلاق دو سو اٹھائیس سے شروع ہو رہا ہے بارہواں حکم حکم رضا بچے کو دودھ پلانے کا حکم آیت نمبر دو سو تھری تیرواں حکم حکم العدتی المتوفا انہا زو بیوہ کی عدت کا حکم آیت نمبر دو سو چونتیس اور چودہواں حکم, حکم حکم الخطبہ پیغام نکا بیوا کو پیغام نکاح کا حکم دو سو پینتیس نمبر آیت پندرہواں حکم حکم, حکم الطلا غیر مدخول بہا غیر مدخول بہا جس کے ساتھ خلوت سیاح نہ ہوئی ہو طلاق واقع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے مہر اور عدت کا آیت نمبر دو سو سینتیس چھتیس سولہواں حکم المحافت علسلہ نماز کی پابندی جس گھر میں ہو اس میں اصلاح ہوتی ہے آیت نمبر دو سو اٹھتیس حافظ علی و علسلات وسلاۃ الوسط ستارواں حکم الوسیت للازواج دو سو چالیس نمبر آیت و لدین کما ضرور ازواجنا فصیت الزواجی متا ان غیر خراج اور اٹھارہواں حکم حکم المتا متا غیر مدخول بہا کہ طلاق کے بعد اس کا اگر مہر نکاح میں مقرر نہ ہو تو اس کو جامع جوڑا دینا آیت نمبر دو سو اکتالیس میں یہ اٹھارہ حکم ذکر ہو رہے ہیں اٹھارہ حکام تدبیر منزل یعنی گھر کی اصلاح کے لیے تو اس طریقے سے جہاد کی ابتدائی منزل یعنی جہاد کے لیے تیاری ہوتی ہے کہ گھر میں اصلاح ہو ملک میں اصلاح ہو اور مجاہد ٹریننگ ہو تربیت یافتہ ہو تو جہاد کی راہ ہموار ہوگی اگر گھر میں اصلاح نہیں یا مجاہد کی تربیت نہیں ہوئی یا ملک میں اصلاح نہیں تو مجاہد جہاد نہیں کر سکتا لئی سل برانتو الو جو حکم قیبل مشرقی و لئی نہیں ہے نیکی صرف اس بات میں کہ پھر دو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف فسرین لکھتے ہیں اے لئی فِي جِهَةٍ فی الْجِهَاتِ من ال فِي بل تبری کو فی حکم اللہی کسی جہت میں من جہاد تقدیس نہیں ہے بلکہ تبریک تو اجابت میں ہے اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے اور خطیب صاحب اس آیت کے بارے میں لکھتے تو آیت منحصرت فی سلاثت یا شیاین صحت الق اعتقادی و تہذیب النفس و حسن ال آیت میں تین باتیں ذکر ہو رہی ہیں عقیدے کی اصلاح اور صحت نفس کی تہذیب اور تربیت اور معاشرے حسن معاشرت کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے والآیت تو من حسرت الفی سراج المنیر الصحت التقادی و تہذیب النفس و حسن المعاشرہ لئی سل تولو طول وجوہا کم نئی ہے نیکی صرف اس بات میں کہ پھر دو تم اپنے چہروں کو قبل المشرق اب مشرق اور مغرب کی طرف ولا البر من آمن بل ہی لیکن نیکی ہے نیکی اس کی جو ایمان لائے اللہ پر یہاں ایک اشکال ہے من ذات البر وصف پر حمل ہے تو ذات کا حمل وصف پہ تو نہیں ہوتا نا یہ صحیح نہیں ہے تو اسی لیے جواب علماء تفصیر کرتے ہیں کہ لے سل بر برو بر من آ باللہ ہے حمل د وصف پفرا گے حمل د ذات را نغے تو تقتی ہے عبارت میں حذف ہے تقدیر ہے لے سل لئی سل بران تو الجوحا کم قیب شریک ول مغر و بر را من آ <آمَنَا> لیکن نیکی وہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر تو نیکی وہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر نہیں لا کنل بر بر رامن آ من بلّہ لیکن نیکی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لا اللہ پر ولیومل آخری اور آخرت کے دن پر جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ول مالاکت فرشتوں پر ایمان لایا ول اور کتابوں پر ایمان لایا و اور پیغمبروں پہ ایمان لایا و آ تل حبہ اور دیا اس نے مال مال کی محبت کے ساتھ ایک معنی یہ ہے آ المال مالا حبہ میں ہی ضمیر راجے ہے مال کی طرف دیا اس نے مال اللہ کی راہ میں مال کی محبت کے ساتھ یعنی مال سے محبت ہے اس کی لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کیونکہ والذین لدینہ منو اشد حب للہ مومنوں کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ محبت محبت اللہ کی ہوتی ہے تو آت المال علی حبی ہی یہ معنی یا اللہ حبی ہی میں اشارہ اس طرف تھا کہ مال دیتا ہے لیکن وہ مال دیتا ہے جو اس کو محبوب ہو دانا چیزیاتیشی شی۔ تم سے اضافی ہو جائے تو وہ خیرات کر دو روٹی بچ جائے سالن بچ جائے تو یہ مسجد لے جاؤ طلبا کے لیے نہیں جو تمہیں اپنے آپ کو پسند ہے وہ مال اللہ کی راہ میں لگاؤ گے لنت نالبر رحت تعتن فکو ماتون یا حبی ہی میں ضمیر اللہ کی طرف راجی ہے وا تل مالا اللہ اور دیتا ہے مال اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے دین پہ مال خرچ کرتا ہے مجبورا نہیں بلکہ محبتا اللہ کی محبت ہے اس لیے اللہ کی محبت میں مال کو لوٹاتا ہے جہان کو لوٹاتا ہے جان کو لوٹاتا ہے ذویل قربہ دیتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے یا مال محبوب دیتا ہے ضویل قربا رشتہ داروں کو مصارف ذکر ہو رہے مال کہاں کہاں لگاؤ گے ضویل القربہ رشتہ داروں کو وابن السبیل اور مسافر ولیتام اور یتیموں پر یتیموں کو دیتا ہے والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو وسائلینہ اور مانگنے والوں کو سائلین سوال تو حرام ہے عادت نہیں بناؤ گے اس کو لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ حرام نہیں ہے ضرورت ہو تو یا سائلینہ مانگنے والے اللہ کے دین کے لیے دین کے لیے مانگنے والے ان کو دے دو وہ اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے گرنے میں گردن آزاد کرنا غلام لونڈی آزاد کرنا یا فرقاب رقاب بھی مراد ہیں اس سے فر رقاب یہاں شعب علم پہ خرچ کرنا لوگوں کی گردن جہالت سے آزاد کرنا یعنی مدارس پہ مال لگانا اہل مدارس پہ مال لگانا کہ علم کی تشہیر اور تبلیغ اور اشاعت ہو اور جہالت کے اندھیرے دور ہوں وا قام اور پابندی کرتے ہیں نماز کی وا تزکات اور دیتا ہے زکوٰۃ ولم و اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وادوں کو د ہر وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے جس میں حکم شرعی کا نقض نہ ہو اللہ ول مفنا بھی آہدی ہم اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جبکہ وعدہ کر لے و سوابری نا فل اور صبر کرنے والے ہیں فل بسائے بدنی تکالیف میں ودور اور مالی تکالیف میں وعین الباس اور جنگ کے وقت ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں باسات اگر بدنی تکالیف آ جائے یا مالی تکالیف ہوں یا جنگ کا وقت ہو تو صابرینہ منصوب ہے بنا برمدھا الائکل دینہ صدقو یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں ولائی کا حم المتق اور یہ لوگ یہی ہیں متقی اور پرہزگار منو کتی بلیکم القاسف القتلا اب سیاست مدینی کے لیے چار قوانین ان اللہ کل سے پڑھیں گے دعا کیجیے اللہ قوینا فی رضا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 قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل کرنے والے اللہ اس قرآن کی برکات ہم سب کو عطا فرما دے سننے سنانے والے سیکھنے سکھانے والے پڑھنے پڑھانے والے بلکہ سب قرآن کو ماننے والے قرآن کی برکات سے مالا مال کر دے سب کو اللہ کسی کو قرآن کی برکات سے محروم نہ فرما اے اللہ قرآن کی برکت سے ہماری حاجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما تمام امت کی حیاء عفت اور عزت کی حفاظت فرما اے الہ العالمین جو وباء عام پھیل چکی ہے اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنی قرآن کی برکتوں سے رمضان سے آنے سے آنے سے پہلے پہلے اللہ اس وباء کو دور کر دے تمام امت مسلمہ کی حفاظت کر دے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دے جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے یہ اللہ اپنی مسجدوں کو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آباد کر دے یا اللہ قرآن کے درست کو آباد کر دے یہ اللہ جتنے رفقا اور ساتھی بالواسطہ قرآن کے درس میں شریک ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وطنِ عزیز میں ہو یا بیرونی ممالک میں ہو دعائیں کی دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں یا اللہ تو سب کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے سب کو مصیبتوں اور غموں سے نجاتتا فرما دے سب کی حالت زار پہ رحم فرما دے اے الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ علی محمد النبی المی ولا علیہ وسلم تسلیم انکثیر انکثیر الف الف مره بعدد كل ذره ما تحب وترضى وصلى الله تعالى على خير خلق محمد